الحمد رب العالمين والسلام اما بعد فاعوذ من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن والسلام يا رسول اللہ علیحب الله وعلى نبی اللہ علیحبیا نور الله پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن احد احدین یُسلی اللہ عرب الله علیہ روحی حت ارد عليه السلام کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے حتٰ ارد علیہ السلام یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں صلی صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی واران یا یا شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ لبائک اس کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں مدنی چلے کے ناظرین سرسے کا ایک موضوع بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف سیگمنٹ یہ بھی ہمارے سلسلے کے اندر شامل ہوتے ہیں آج بھی انشاءاللہ اللہ مدنی کسوٹی بھی ہوگی اور نگران شورا کو ایک لفظ بھی بتانا ہوگا کہ وہ لفظ ہماری مراد پرٹیکولر موضوع جو ہے وہ آج کا یہ ملٹی ڈائمینشنل موضوع ہے اگر اس لفظ کو اکیلے بیان کیا جائے تو پھر یہ ملٹی ڈائمینشنل بنتا ہے اور اگر اس کے ساتھ دیگر چیزوں کا اضافہ کیا جائے تو پھر بہرحال یہ خاص ہوتا چلا جاتا ہے ہمارے آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے وقت ناظرین اللہ سبارک مطالعہ نے بنی نو انسان کو بہت ساری رحمتوں سے نوازا ہے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ خود ہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو لا سوہا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اللہ تبارک بعلیٰ نے انسان کو فہم بھی طا فرمائی ہے فراست بھی عطا فرمائی ہے بصارت بھی عطا فرمائی ہے بصیرت بھی عطا فرمائی ہے الغرض اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتنا کچھ عطا فرمایا ہے جس کو ہم احاطہ بیان میں نہیں لا سکتے صلاحیت دیکھیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے مال دیکھیں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اولاد دیکھیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اپنا ذاتی گھر دیکھیں یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے کچھ نعمتوں کو ہم دیکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے تو عطا جو فرمائی ہیں ان کا لیول مختلف ہے کسی کو اللہ قریب نے زیادہ ذہانت عطا فرمائی ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دولت فرمائی ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ آرام عطا فرمایا ہے زیادہ آسائش عطا فرمائی ہے اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ قرآن کریم کے حکامات کا علم جو ہے وہ عطا فرمایا ہے دین کا علم عطا فرمایا ہے نالج عطا فرمایا ہے اچھا یہ جتنی فیڈ میں نے بیان کی ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ عطا فرمایا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس زیادہ والوں کے مقابلے میں کچھ چیزیں کم ہیں ایک دولت ایسی ہے جو اللہ تبارک وطالعہ نے زمین بسنے والے تقریبا ہر ہی انسان کو عطا فرمائی ہے اور برابر عطا فرمائی ہے غریب کو بھی عطا فرمائی ہے امیر کو بھی عطا فرمائی ہے اسٹیٹس والے کو بھی عطا فرمائی ہے اور معمولی آدمی کو بھی عطا فرمائی ہے اقتدار والے کو بھی عطا فرمائی ہے اور کوئی رعایا میں ہے تو اس کو بھی عطا فرمائی ہے اور وہ دولت ہے میٹھر اور نامی اسلامی بھائیوں وقت وقت یہ ایسی دولت ہے جو اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو اتا فرمائی ہے دنیا میں بسنے والا اس دنیا کے اندر اس کے اندر جو بھی بسنے والا ہے جس بھی ختم بسنے والا ہے اسے اللہ تبارک وطلا نے ایک دن اور رات میں چوبیس گھنٹے عطا فرمائے ہیں پھر ہاتھ گھنٹہ ساٹھ منٹ کا اور پھر ہر منٹ جو ہے یہ ساٹھ سیکنڈ کا ہے دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ اس نعمت کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس نعمت کی ناقدری کر کے اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ویلویبل ہو رہے ہیں جبکہ ایسا ہوتا نہیں مدد نہیں چلکی ناظرین آج, آج یہ بھی ہمارا موضوع رہے گا اور وقت سے مراد اگر حالات کو لیا جائے تو یہ بھی انسان کے معاملات میں تبدیلی لاتا رہتا ہے کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی حالات برے ہوتے ہیں کبھی صحت کا معاملہ ہوتا ہے کبھی بیماری آ جاتی ہے کبھی بہت ساری نعمتوں کی فراوانی آ جاتی ہے اور کبھی بندہ حالات کی چکی میں ایسا پس جاتا ہے کہ اس کو اپنے اریب قریب اپنے دائیں اور بائیں کوئی چیز نظر نہیں آتی اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے ایسا بھی وقت کبھی کبھار انسان پر آ جاتا ہے انشاءاللہ ہم کچھ ڈائمنشن کے حوالے سے نگران مرکزی مجلس شورہ حضرت مولانا حاج ابو حامد محمد عمران تاریخی حافظ اللہ تعالی سے رہنمائی بھی لیں گے مدنی پھول بھی لیں گے ہمارے ساتھ دیگر دو ملگین بھی ہیں بھائی بھی ہیں راشد بھائی بھی ہیں مرحبہ آپ دونوں کی آمد بھی اللہ بہرحال کیا فرمائیں گے بھائی آپ الحمدللہ للہ جیسے آپ نے اتنی تفصیلی اور ماشاءاللہ اللہ جامع تمہید باندھی ہے یہ بھی وقت ایک استعمال ہے نا جی کہ جو گفتگو کریں وہ ایسی آپ کی جامع ہو ایسی خوبصورت ہو اور اتنی نفی تلی ہو کہ کم وقت میں آپ اپنا مافی الزمیر اچھے انداز میں بیان کر دیں اور کیونکہ مافی ال ضمیر کہا کہ جو آپ کے دل میں ہے جی وہ آپ دوسرے تک کنوے کر دیں پہنچا دیں یہ بڑی بات ہوتی ہے وقت کے حوالے سے سلمان بالکل درست بات آپ نے کہی ہے کہ وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو سب کو برابر ملی ہے لیکن میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں جی. ان کے حوالے سے ہم اکثر غفلت کا شکار ہوتے ہیں ٹھیک جی. اگر دیکھا جائے تو میرے پاس آنکھیں میں آنکھوں کی طرف سے غفلت کا شکار ہوں کان ہے سماعت ہے قوت سماعت ہے اس کی طرف سے میں غفلت کا شکار ہوں لیکن جو نعمتیں میرے پاس نہیں ہیں میں ان کا تمنائی ہوں طلبگار ہوں میں چاہتا ہوں موجود ہے اس سے رفت کا شکار جی اور جو نہیں ہے اس کا طلبگار بالکل ایسا ہی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ میں ایک بات عرض کروں یہاں پہ سوچنے کی ہے کہ نبی کریم علیہ فلاط والسلام کے فرمان کے مطابق جس نے اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھا خوش ہو کر دیکھا اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اچھا فرض حج جو ہے یا نفلی حج بھی ہو اس کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اگر اس کانٹیکس میں ہم دیکھیں کہ حج پہ جانے کی تمنا تو ہمیں ہے لیکن جس حج کا ثواب ہمیں گھر میں بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے کیا ہم اس کی بھی تمنا ہی ہیں تو یہی معاملہ وقت کا بھی ہے کہ وقت کی نعمت ہمارے پاس ہے بل فرض میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن میرے پاس وقت ہے اب میں اس کا استعمال کیسے کر رہا ہوں اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم مادیت پسند ہو گئے ہیں جو چیز ہمیں ظاہر میں نظر آتی ہے مادی طور پہ ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کی اہمیت کسی قدر سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں سمجھتے پھر مادی چیزوں میں بھی اگر ہم دیکھیں یعنی یہ جو ڈبل بارہ گھنٹے کا دن ہے اور پھر ایک گھنٹے کے ساٹھ منٹ ہے پھر ساٹھ منٹ کے ہر منٹ کا سیکنڈ ہے تو اگر یہ مال و دولت ہوتے یوں تصور کر لیں کہ آپ کے پاس ڈبل بارہ ہزار روپے ہوتے ایک دن میں استعمال کرنے کے لیے اور ان ہزار روپے کے پھر جو ہے وہ ساٹھ جو ہے اس کی اکائیاں ہوتی تو آپ کس انداز پہ اسے استعمال کرتے اچھا کیونکہ ہمارا موضوع مطلق وقت ہے تو اس میں یہ بھی چیز ہم انشاءاللہ شاء اللہ کسی لمحے نگران شورا کی بارگاہ میں بھی رکھیں گے اور خود بھی ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ وقت جو ہے نا ایک جیسا نہیں ہوتا یہ تو عام بات ہے لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں رحمت الہی جوش ہوتی ہے رحمت الہی تو ہر دم ہی ہے لیکن وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں رحمت الہی جوش میں ہوتی ہے دریائے کرم جو ہے وہ جوش میں ہوتا ہے تو ان لمحات کی اہمیت کو سمجھنا اور ان کو استعمال کرنا اور ان سے منفیت حاصل کرنا یہ بھی وقت کا ایک بہت ہی زبردست استعمال ہوگا وقت کی اہمیت اور وقت کی جو نعمت ہے اس کو سمجھنے کے اعتبار سے اگر وقت وقت کی پابندی موزوں رکھا جائے دی تو دی پھر تو یہ خالی ٹائم کے حوالے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کو خالی وقت جو رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ اس کے اندر ٹائم بھی آئے جی اور اس سے مراد جو انسان کے حالات ہوتے ہیں ان پر بھی ہم نگران شرا سے گفتگو کریں اور ان سے مدنی پھر حاصل کریں لوگ کہتے ہیں نا یار آج کل تو برا وقت آیا ہوا ہے تو فلاں پر تو اچھا وقت آیا ہوا ہے فلاں کو تو یوں ہو رہا ہے اچھا وقت کیا ہوتا ہے برا وقت, برا برا وقت ہوتا کیا ہوتا ہے معلوم کریں گے اور, انشاءاللہ اور انشاءاللہ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ان بات کریں گے ایک چیز ہے سلمان بھائی کہ ہم جو اپنے اوقات کا گزارتے ہیں جی تو اس میں ہم یہ دیکھیں کیونکہ وقت ہے ہمارا موضوع دیکھ ہم, دیکھ ہم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو گھروں میں بیٹھے ہوئے جو آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ بھی بیٹھ کے اگر ہمیں سن رہے ہیں تو اپنے اوقات کار کا جائزہ لینے کے لیے صرف ایک دن کے صبح سے لے کے شام تک کے کاموں کو آپ نوٹ کر لیجئے یعنی آپ قلم اٹھائیے اور صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک آپ نے کیا کیا, کیا یہ صرف لکھ لیجئے سارے لکھ لیجئے کام اور اس کے بعد اس میں سے یہ دیکھیے کہ اس میں سے ضروری کام کتنے تھے اور غیر ضروری کام کتنے تھے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارے سامنے یہ آ جائے گا ایک جو رونا ہے نا آج کل کہ وقت نہیں ہے وقت ہے نہیں یعنی آپ یوں دیکھیے آپ اس کا با محاورہ ترجمہ کر دیجئے گا بات کا کہ جو لوگ بالکل فارغ ہوتے ہیں نا بالکل فارغ کوئی کام ہی نہیں ہے نا کرنے کا ان سے بھی پوچھو نا تو وہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے بھائی کیا کروں بھول گیا آپ ماشاء اللہ جی تو اس بندے کے پاس بھی وقت نہیں ہے تو بات तो बात کہ وقت سب کے پاس पास ہے وہی ڈبل بارہ گھنٹے ہیں لیکن ان کو استعمال کون کس طریقے سے کر رہا ہے ایک ہی قسم کی چیز کو بعض اوقات مختلف افراد جب استعمال کرتے ہیں یا ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کی اہمیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے ایک شخص سے وہ ایک ہی وقت میں تین کاموں کو نمٹا دیتا ہے لیکن ایک شخص سے وہ ایک وقت میں ایک کام بھی مینج نہیں کر پاتا تو اس چیز کو بھی اس انداز کو بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا ٹھیک ہے راشد بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تشریف وقت, سلام اللہ اللہ اللہ عم وقت عم ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اور اس پر گفتگو چل رہی ہے وقت سے مراد اگر ہم گھڑی کے ٹائم کو لے لیں تو بعض اوقات حضور ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں نا جو اہم لوگ ہوتے ہیں یہ تو وقت پر نہیں آتے یہ تو ہمیشہ دیر سے آتے ہیں کیا فرمائیں گے یعنی یہ چیز سمجھنا کہ یار اگر ہم دیر سے جائیں گے تو ہم وی آئی پی بن جائیں گے یا ہم دیر سے جائیں گے تو مطلب ہماری آؤ بھگت مطلب لوگ زیادہ کریں گے یار اس کو ذرا خیال کرنا ہے اس کا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین وی آئی پی لوگ مطلب کوئی بھی شخصیت یا اہم فرد ہے وہ اس لیے لیٹ آئے گے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں تو یہ تو کوئی لوجک ہی نہیں ہے نہ کوئی نہیں لکھا پڑھا سنا ہے ہی نہیں ہم نے بھی دیکھا حضور جو لوگ لیٹ آتے ہیں ان کی تو ویلیو ہوتی ہے جو وقت پر آ جاتے ہیں آپ کو بھی ہوگا دعوتوں میں وقت پہ چلے جائیں جیسے آپ کو اگر کسی شادی کی دعوت ملتی ہے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں وقت پر چلے گئے بھی دس بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے ارائیویل ہے آپ دس بجے پہنچ گئے وہاں پر وہاں دیکھا تو ضرور ہے ہی کوئی نہیں کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہال میں دیکھیے یہ الگ میٹر ہے کہ معاشرے کی اس میں پریکٹس کیا ہے صحیح لیکن اگر آپ دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے دیکھیں گے تو اس میں ہوگا یہ کہ جو وقت کا پابند ہوگا جی وہ اس کی امپورٹنس معاشرے میں زیادہ ہوتی ہے ایسا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں آنے کے وقت اور جانے کے وقت کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا رہا مثال کے طور پر اگر آپ بات کسی اہم فرد کر رہے ہیں تو وہ, بط... وہ کہے گا آپ کو ٹھیک ہے میں اتنے بجے آؤں گا پھر اتنے بجے مجھے کہیں جانا ہے اب وہ اتنے بجے جاؤں گا اتنے بجے جانا ہے تو اس کو بلانے والے کو پتا ہے کہ اگر جس مقصد کے لیے ان کو بلایا ہے اگر اس وقت میں ہم نے اس مقام کو پورا نہ کیا تو یہ پرسنالٹی یہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی تو جب یہ چیز سامنے آ جائے نا کہ یہ اٹھ کر چلی جائے گی اور ہمارا کام نہیں ہو سکے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو وہ کور کیا جا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں اخبار میں دیکھا نیٹ پر کہ پنجاب میں کوئی قانون آ گیا ہے یہ آیا ہے پاکستان اسلام آباد میں کہ گورنمنٹ نے یہ آڈر دیا ہے کہ دس بجے ہال بند ہو جائیں گے اور ون ڈے شو یہ ہوگا اور یہ مطلب ہو سکتا اس پر کوئی واقعی اینڈنگ ٹائم اگر دے دیا جائے نا تو ضرور اس کو پورا کون کری اختلاف کہ وہ مطلب ایک اصول اگر واقعی اس پر عمل ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ساڑھے نو پونے دس بجے کے آس پاس ہال کی शुरू بند اور آن آف ہونا شروع ہو جائیں گی اور سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کیونکہ یہاں جب باب المدینہ میں یہ اصول امپلیمنٹ ہو رہا تھا اپلیکیبل تھا اور اصول پر چل رہا تھا بارہ بجے یا جو بھی تھا تو لوگ جلدی جا بھی رہے تھے ہال بند بھی ہو رہے تھے جو میری اطلاع میں تو جانے کا اتفاق تو نہیں ہوتا, تو اصل ہوتا ہے کہ وقت کو کور کرنا اب ایک طرف سے وقت کا پابند بنا رہے ہیں دوسری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو چونکہ دوسری طرف سے آپ نے کھلی فضا رکھی ہے لہذا اس کو وہاں سے کور کرنا مشکل ہو گیا ہے اس کے تمام تر ان تمام پہلوؤں کے باوجود بھی میں یہ ضرور ارض کروں گا کہ پنچلٹی اس پرسنالٹی کہ جو وقت کا پابند ہوتا ہے اس کو مطلب پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کا پابند پابندی اسے مجھے خود ہمارے بعض مدنی مشوروں کا مجھے اندازہ ہے کہ بھائی اگر میں اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ فلاں کو ٹائم میں نے دیا ہے نا تو یہ پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے سے پہلے شروع نہیں ہوگا یہ ڈیلے ہونا ہی ہونا ہے اور میں نے فلاں فلاں کو ٹائم دیا ہے تو اتنا مجھے پتہ ہے کہ میں نے ان کے آنے سے پانچ منٹ پہلے, پہلے پہنچ جانا ہے کہ اس نے دو تین منٹ پہلے آنا ہے یہ مجھے پتا ہے پریکٹس ہے میری اور یہ آج کی پریکٹس نہیں ہے یہ مطلب میں ایک عرصے سے اس پریکٹس کو دیکھ رہا ہوں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں چلیں وہ جو ہیں جو دیر سے آتے ہیں ان کا تو نام نہ بتائیں لیکن جو پابندی کر لیتے ان کا تو نام بتائیں ان کی بھی حاجت نہیں ہے ان کی بھی حاجت نہیں ہے اچھا یہ جو آپ نے فرمایا کہ پنکچلٹی پرسنالٹی یہ حاجت نہ ہونے کی بھی وجہ بیان بھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پریکٹس ان کی میرے پاس ہو کسی اور کے پاس نہ ہو تو سننے والا بولے گا میں تو آدھا گھنٹہ اللہ آپ کو آپ نے کھولی ہے مطلب یہ اچھا ہوگیا آزاد کر ہوتا نہیں ہے کہ جو جس بندے کی لیٹ آنے کی ہے نا تو وہ ہر جگہ ہی عموما نہیں ہوتا یہ بھی میں آپ کو اکبر بھائی کہ جو ٹائم پر آنے والا ہے نا وہ اگر واقعی وقت کا دردان ہے وہ ایک دو دفعہ دیکھے گا کہ جس نے میں نے ٹائم کی ترکیب وہی لیٹ ہوتا ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم اس نے بھی ٹائم پر نہیں آنا ہوگا اس نے پوچھ لینا ہے کہ آپ کتنے بجے پہنچ جاؤ گے اتنے بجے ٹھیک ہے پھر میں بھی اتنے بجے پہنچ جاتا ہوں لیکن میں جن سے اپنی وہ ایک اچھے واقعات ہیں جن کے ساتھ وقت کے پابندی کے اعتبار سے تو وہ نہ کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں نہ میں کبھی ان سے پوچھتا ہوں ان کو شاید یہ میرا حصے جانے ان کو شاید یہ گمان ہوگا भी یہ آ جائے گا اپنے طور پر بڑے اہمیت والے اور بڑے کام والے اور بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں تو مجھے بھی ان کے بچے احساس ہے اور میں امید کرتا کہ ان کو میرے بھی بچے کچھ کا مطلب آدمی آپ نے پھر بھی دس یا پندرہ منٹ کا مارجن دیا ہمارا خود شاید اس طریقے سے بے کہ اگر ساڑھے دس کا ٹائم دیا نا وہی وہ بازوں کا تو وہ ہم سمجھیں گے کہ وہ ساڑھے گیارہ ہے تو یہ ہمارا سمجھنا جو ہے وہ کیسا ہے آپ کا سمجھنا اصل میں یہ ہوتا ہے سب عادتوں سے اور جیسے کہ آپ یہ بتائیں آخر پابندی وقت کا یہ ذہن جو ٹائم ہم نے دیا ہے اس ٹائم پر ہم نے جانا ہے اس کا تعلق میزبان سے ٹائم دینے والے سے ابھی جیسے میں نے آپ کو ایک اسلام آباد کی مثال دی نا اسی طرح باب المدینہ کی مثالیں اور بعضوں نے ایسا کیا ہے کہ اب چونکہ آپ لے ہی دعوت میں گئے اس موضوع کو تو بازوں نے ایسا کیا ہے کہ دس کا لکھا اور دس بجے انہوں نے ڈھکن اٹھا دی ان کی جو اگرچہ دو ڈھائی تین گھنٹے کی ایکسرسائز ہو گئی کیونکہ وہ تو ظاہر ہے تو وہ جو بجے بھی آئے گا اس کو یہ تو نہیں بولیں گے نا ہم کو دس بجے کہا تھا بارہ بجے کیوں آیا کھانا تو ختم ہو گیا ان کو وہ کھانا کھلانا تھا لیکن جب تک کہ کلوزنگ ٹائم نہیں آئے گا نا اپنے اکبر بھائی آپ کو یہ پتا ہے مدنی مذاکرے میں رمضان حال میں اس طرح رضا حال میں دروازہ بند ہو جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے ہم نے ایک ٹائم دیا ہے کہ جو اتنے بجے تک آ جائے گا اس کے بعد دروازہ نہیں کھلے گا میجورٹی بہت بڑی میجورٹی وقت پر آ جاتی ہے کیونکہ جو نہیں آتا ان کو پتہ ہے ان کو باہر مسجد میں بیٹھ کے مذاکر اٹینڈ کرنا پڑا جن کو اندر آنے کی اس دن کے لیے ایک خصوصیت ہوتی ہے تو جب آپ کا ایک وقت طے ہو جائے گا نا کہ بھائی اتنے بجے میں نے کرنا ہے یا پہنچنا ہے تو ہم سب کی پریکٹس جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو وقت کا پابند بناتی ہے جس نے دس بجے کھولا ہے نا وہ تو آئندہ اپنے بیٹے کی شادی میں وہی وہ گیارہ بجے آ رہا ہوں دا. کہ پورے ایک سوسائٹی پر ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ اگر ایک شخص یہ کر رہا ہے تو ہم سب اس کے اگر کوپریٹو بن جائیں تو بات ہے اپنے وقت کی قدر کرنے کی کہ میرے وقت کو میں نے قدر کرنی ہے اور اپنے وقت پر جانا ہے اپنے وقت پر وہاں سے آنا ہے تو ان اللہ تعالیٰ امید ہے کہ چند ایک گریس پیریڈ ہوتا ہے پانچ سات منٹ کا ایک بڑے شہروں کے اندر جس کو عموماً لوگ اتنی اتنی لیٹ کو لوگ مایو نہیں سمجھتے ٹھیک ہے ٹریفک کا لوڈ ہونے کی وجہ سے بھی پانچ سات منٹ کا یا دس منٹ کا عموماً لوگ اتنا فیل نہیں کرتے تو اجاروں میں بھی چل رہا ہوتا ہے دس بارہ منٹ کی تو ارس میں اجارے پر بھی ایک بارہ منٹ, منٹ کی ہاں तो یہ होता ہے تو یہ اتنا نارملی لیٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب انسان کو اس سے دو چیزیں ہیں مجھے اگر آپ کہیں گے تو میرے لیے دو چیزیں آئیں گی میرے نزدیک میرے وقت کی قدر اور میرے نزدیک آپ کے وقت کی قدر اگر میرے پاس ہم دونوں کے وقت کی قدر ہے تو میں زیادہ دیر بیٹھ کر آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کروں گا کیونکہ بعض وقت ایسا ہوگا میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ یہ کہنے سے جھجکیں گے کہ عمران ابو میں نے اوروں کو بھی ٹائم دیا ٹھیک ہے نا تو مجھے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ سے جتنا وقت میں نے طے کیا ہے اس وقت کو میں یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ارض کروں بدنی چل کے ناظرین کو بھی کہ اگر آپ کسی مصروف آدمی سے وقت لیتے ہیں تو اس کے لیے میری آپ کو چند ایک مدنی پھول آپ کو ارض کرتا ہوں کہ ایک تو وقت پہ جائیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ میرے پاس ایک گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہے اس میں آپ لکھ کر جائیں کہ آپ نے ایسا نہ ہو کہ آپ آدھا پودہ گھنٹہ صرف مزاج پوشتی میں ہی لگ جائے اور جب وقت ختم ہونے لگے لگے تو پھر آپ اپنے مدعا پر آئیں گے تو نتیج نکلے گا وہ بات آپ کی پوری ہو نہیں سکے گی پہلے اپنا کام کر لیں اس کو پتا ہے کہ آپ نے کام کے لئے ہی ٹائم لیا ہے اس کے بعد پھر اگر وقت بچتا ہے اور کوئی دینوں دنیا کی بہتری کی باتیں اگر کرنے کی کوئی مہدت ملتی تو کر لیں مطلب اپنی اور دوسروں کے وقت کی قدر جس نے وقت کی قدر کی وقت اس کو قدر والا بنایا اور جس نے وقت کی قدر نہیں کی وقت نے اس کی قدر کو بھی گھما دیا کچھ کال شامل کرتے ہیں جی <تصفيق> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد احتشام اختاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں لیکن آنی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات وقت کو مینج کرنا یہ بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ساری بات پریورٹیز کی ہوتی ہے ترجیحات کی ہوتی ہے بندہ جس کام کو جتنی پریورٹی دیتا ہے جتنی ترجیح دیتا ہے اس کو کرنے کو وہ پسند کرتا ہے اس کے کرنے میں وہ اولت اختیار کرتا ہے تو وقت اس طرح مینیج ہو جاتا ہے بعض اوقات لوگ دین کے کام یا نیکی کا کام کرنے کی بات کی جائے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی وہ پرائرٹی نہیں ہوتی وہ ترجیح نہیں ہوتی اس بات پہ روشنی ڈال دا دیں دے خیر آمین ماشاءاللہ اچھی بات کی آپ نے احتشام بھائی اگر آپ کے پاس کاغذ کا لم ہو تو لے میں کچھ عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے پہلے سے بتا دیا کر موزوں کیا تھا کچھ لے کر آ جائے کرو حالانکہ اس وقت پر تو میرے پاس اتنا مطلب کہ پورا ایک ٹائم مینجمنٹ کا ایک وہ ہوتا ہے دماغ کے اندر آپ بولتے ہو نا یہ نہیں وہ موضوعات سونے کا وقت لکھیں بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے بہت ریلیٹڈ ہے آپ کی ساری چیزیں اگر آپ نے نیند میں پرابلم کیا تو آگے بہت ساری چیزوں میں آپ کے پرابلم شروع ہو جائے گا کھانا کھانے کا وقت یہ دیکھیں اس کے علاوہ جو آپ کام کاج پہ جائیں گے تو آپ کا نارملی آنے جانے کا جو ٹریفک ٹائم ہے ٹریفک ٹائم کیا ہے یہ چند چیزیں آپ نوٹ کریں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا موبائل ٹائم کیا ہے یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جہاں آپ اپنے ٹائم سیونگ کر سکتے ہیں سونے میں آپ جو زیادتی کر رہے ہیں یا اٹھنے کے بعد بھی نہیں اٹھ رہے اور لیٹے ہوئے ہیں اٹھ رہا ہوں اٹھ رہا ہوں اٹھ رہا ہوں جتنا وقت آپ تقریباً آدھا گھنٹہ آدھا ایک گھنٹہ آپ نے وہاں جایا کیا کھانے کے وقت آپ بیٹھے بیٹھے بیٹھے چاہے دعوت نے گئے یا گھر میں بیٹھے آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ نے وہاں آیا کیا ہوگا ٹریفک چونکہ آپ ٹائمنگ کے ساتھ نہیں چلے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا رش ٹریفک ٹائم ہے اس دوران میں دوسرے کام نپٹا لوں میں وہ ٹریفک ٹائم کو اگر چاہیں گے تو یہ ہو سکے گا آپ نے وہاں پر اپنے دو ڈائی گھنٹے ضائع کیے ہوں گے نکل گئے ہوں گے موبائل کو دیکھ لیجیے آپ نے کتنا وقت وہاں ضائع کیا پھر فضول بیٹھک میں آپ نے کتنا وقت ضائع کیا فضول بیٹھک میں زیادہ کام کی بات تو نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو کتنا وقت آپ نے ضائع کیا یہ چھ سے سات عموماً فیکٹر بنیں گے آپ کی ڈیلی کی روٹین کے اندر وہ زیادہ نہیں ہے ان چھ سے سات چیزوں کو اگر آپ مینیج کر لیں تو میرے, میرے میرے تجربے کے مطابق آپ کے پاس روزانہ کے چھ گھنٹے یا چار گھنٹے سونے کھانے پینے کام کاج کے علاوہ سب کچھ نکال کر بھی آپ کے پاس چھ سے چار گھنٹے سات گھنٹے پانچ گھنٹے یہی جو ایوریج ہے یہ آپ کے پاس بالکل وہ ایک فارغ وقت ہے اگر آپ اس کو اس طرح مینج لے کر چلتے ہیں لیکن جتنا ٹائم آپ نے رکھا ہے اس کو اسی ٹائم پر بیٹھنا ہے اسی ٹائم پر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور اپنے تمام تمام اوقات کو نماز سے کنسرن کریں نماز سے ملائیں کہ یہ میری نماز کا ٹائم ہے اور نماز میں بھی اسپیس رکھے کہ مجھے آدھا گھنٹہ تو کم از کم لگے گا مسجد کے اندر وضو کروں گا نماز پڑھوں گا نفل وغیرہ دعا وغیرہ پڑھوں گا پھر میں نکلوں گا تو کم از کم آدھے گھنٹے کا آپ اپنا ٹائم ڈیوریشن رکھیں تو اگر آپ آدھے گھنٹے کا ٹائم ڈیوریشن رکھتے ہیں تو پانچ, پانچ نمازیں آپ کے روزانہ کی اگر آدھے گھنٹے کی ٹائم ڈیوریشن رکھتے ہیں تو کتنی دیر لگی ڈھائی گھنٹ. گھنٹے لگے نا تو تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے آپ کے نمازوں کے اوقات میں بھی نکل جائیں گے پھر آپ کے پاس تقریباً چار سے چھ گھنٹے ہر فرد کے پاس نارملی میں جرنل بات کر رہا ہوں سونے کے بعد سب کچھ کے چار سے چھ گھنٹے آپ کے پاس پھر بھی بچیں گے جو لوگ وقت نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں نا ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر ضروری کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں نمبر ایک ہر کام خود ہی کرنے کا جذبہ بیجا ان میں ہوتا ہے کہ یہ بھی میں کروں گا یہ بھی میں کروں گا یہ بھی میں کروں گا گھر کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ سارے کام میں نے کر رہے اگر گھر کے کام بھی تقسیم ہو جائے تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے اور باہر کے کام بھی تقسیم ہو جائے تو ٹائم ہی ٹائم ہے تو ہر ایک کے پاس اس کے حساب سے ٹائم ہے اللہ تبارک و طال نے جو ہمیں ڈبل بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے دیے ہیں بڑے خوبصورت دیے ہیں اور اس میں اتنی تقسیم اتنی مساوی ہے مرد ہو یا عورت بچہ ہو یا بوڑھا ہر ایک کو ایک ہی وقت دیا گیا ہے ڈبل بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے اب اس کو کہاں کام ضائع کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیں کام کے کاموں میں اپنے ٹائم کو رکھیں آپ کی زندگی اتنی ریلیکس ہو جائے گی کہ آپ کے پاس وقت کام لینے کے لیے وقت ہوگا مگر آپ کے پاس شاید کام نہیں ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں یعنی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہوگا کہ میں ٹائم ضائع کرتا ہوں یا ایکس وائی زی جو بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ یہ سمجھ ہوں گی یار ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہ ٹائم ضائع کر, کر رہے ہیں ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار میں تو اپنا جو وقت ہے اس کو یوٹیلائز ہی کر رہا ہوں اس کو استعمال ہی کر رہا ہوں کہاں ضائع کر رہا ہوں وقت اگر لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہوتا کہ میں وقت کو ضائع کرتا ہوں میں کچھ سوچوں تو آپ کو یہ سلسلہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی آپ اس سلسلے کے ذریعے دیکھنے سننے والوں میں معلومات ہی منتقل کر رہے نا اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں وتی قدر کرے نا جی تو یہ سیم سی چیزیں یہ میں نے چار پانچ چیزیں رکھی ہیں اس میں اس میں زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے کم بھی کیا جا سکتا ہے اور میرے پاس باقاعدہ ترجیح اوقات کی پوری فہرست ہے اوقات کے کار کو ضائع کرنے کی جی میں با... تھا یہ پوری فہرست ہے اس پوری فہرست کو اگر آپ سامنے رکھیں اس فہرست کو میں مجھے نا میں, میں تھوڑا سا وہ اشارہ ہوتا نا تو ترجیح اوقات کی میں فہرست یہاں لے آتا اور وہ ترجیح اوقات کی فہرست چھپی ہوئی ہے اس کے اندر نکالنے شاید مل جائے دعوت اسلامی رسائل دعوت اسلامی میں جو مدنی کاموں کی تقسیم کے جو تقاضے ہیں اس تقسیم کے تقاضے میں تجزیے اوقات کی میں نے پوری لسٹ وہاں ہمارے اسلام بھائی نے پوری وہاں لسٹ دی ہے وہ لسٹ رکھ لے سامنے انشاءاللہ شاء آپ اپنے وقت کو بچا لیں گے جب آپ نے سب کام خود کرنے کا جذبہ اب اس کی وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھے انداز سے کام کرتا ہوں اب میں اگر کسی دوسرے کو کہوں گا یہی کام تو اچھے انداز سے کام نہیں کرے گا میرا دل مطمئن نہیں ہوگا یا میں آگے اتنا بڑا مطلب وہ سیٹ ہوں تو وہ کرنے کا ہوتا ہے تو اس میں کیا آپ نے کہا کہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے اس میں راشد بھائی یہ ہوتا ہے کہ مینٹلیٹی کے میں بھیا مینٹلٹی بڑی میٹر کرتی ہے یا مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک تو آپ کو لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا دوسری مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ تربیت نہیں کرتے اگر آپ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک گھنٹے کی تربیت سے آپ اپنے کئی گھنٹے بچا سکتے ہیں اگر آپ کسی کی ایک گھنٹے کی صحیح تربیت کریں تو آپ اپنے مہینوں کے کاموں کو درست کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی تربیت کی کہ کام کرنا کیسا ہے یار آپ کر لو نا کر لو سے وہ بولے گا اپنے حساب سے کر لوں گا میں آپ اس کی تربیت کرے جیسا آپ چاہتے ویسا ملے گا لوگوں نے گھر بھی تو بنائے گھر آپ نے خود بنایا آپ نے ایک گھنٹہ دیا مزدور نے بارہ گھنٹے دیے ٹھیک دار نے بارہ گھنٹے دیے آپ ایک گھنٹے دینے سے اس کے بارہ گھنٹے میں دینے سے آپ کا گھر بن گیا نارملی آپ جیسا چاہتے تھے ویسا ہی بنا تو آپ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں اگر آپ بولو گے سارا بارہ گھنٹے کا گھر میں ہی کڑے बनाऊंगा کر بناؤں گا تو پھر آپ دنیا کے اور کام نہیں کر سکو گے جب آپ گھر بنا لیتے ہیں دنیا کے اور کام آپ کر لیتے ہیں یہ دیکھیے کہ جو کام آپ خود کر رہے ہیں اس کے علاوہ کتنے ایسے کام ہیں جو آپ کے مگر وہ آپ نہیں کر رہے ہیں جی وہ بھی تو کوئی کر رہا ہی نہیں کر رہا کہ جی زندگی کے سارے کام آپ ہی کر رہے ہیں تو جس طرح وہ کام آپ کے جو بچے بھی وہ کر رہے ہیں اور جو کام میں آپ اگر اس سے نکل کر آپ دوسرے کاموں کو لے لیں وہاں پہ بھی آپ اپنے, اپنے اگر کوئی اسلام میں کھڑے کر دیں کام کرنے والے کھڑے کر دیں تو روزگار بھی بڑھے گا اعتماد بھی بڑھے گا وقت بھی بچے گا ہم آپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں آپ وہ کام کریں جو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکے گا صحیح. جو آپ کے سوا آپ کا غیر کر سکتا ہے وہ اس کو دے بات ہماری مرکزی محت شورہ میں بھی یہ مدری مشورہ ہوتا ہے اور جی. میں بعض ذمہ داران میں بھی ارض کرتا ہوں کہ جو کام آپ کا غیر کر سکتا ہے نا حی. وہ کام اس کو دے دیں اس کام میں آپ اپنے وقت نہ نکالیں تو پھر ہم کیا کریں آپ کے پاس کرنے کے بہت سارے کام ہیں جب آپ اس کو دیں گے تو پتا چلے گا کہ میں کیا کروں گا اس سے یوں نہیں ہو جائے گا کہ میں تھوڑا چھوٹا بن جاؤں گا کہ دوسرے کہیں گے کہ وہ یہ کام اتنا اچھا تھا کہ آپ یہ کام آپ نے چھوڑ دیا آپ نے کسی اور کو دیکھیے چھوٹے بڑے کی بحث اگر جہاں ہوتی نا وہاں پہ سسٹم نہیں ہوتا وہاں پہ کام نہیں ہوتا وہاں وہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ پراپرلی کام نہیں کر رہی ہوتی یا چھوٹے بڑے کی بحث ہوتی یہاں کام ہو جانے کی بحث ہے کام ہو جائے یہ رکھنا باتے کے کام ہونا چاہیے کام ہونا چاہیے جیسا ہے ویسا ہونا چاہیے ہر کام آپ کرو یہ نہیں ہو سکتا آپ کو کام تقسیم کرنے ہی پڑیں گے میں آپ کو ارض کروں کہ رسائل دعوت اسلامی ایک کتاب ہے مقت المدینہ کی اس میں مدنی کاموں کی تقسیم کے تقاضے ایک رسالہ الگ ہے مدنی کاموں کی تقسیم رسال الگ ہے مدنی مشوروں کا اس میں عنوان الگ ہے احساس ذمے داری کا عنوان الگ ہے جی. یہ چار پانچ مین عنوان ہیں جی. اگر ان پانچوں چاروں عنوانوں کو صحیح طور پر اگر اس کو پڑھ لیا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ویل مینج لائف ہو جائے گی آپ نے اس کو یہ بیان کیا اتنی جی. خوبصورت مجھے لگی وہ بات آپ نے کہ نح... ہر آپ نے ہر نماز کو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اپنا دیا تو عام طور پر جو اس طرح کے مصروف لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ مذہبی ہو یا دنیاوی وہ مطلب نماز کے لیے عام طور پر دس منٹ کا یا اتنا جو ہے وہ وقت رکھتے, ہیں رکھتے ہاں لیکن آپ نے مطلب آلموسٹ ہر نماز کو آدھا گھنٹہ دیا ہے دیکھیں میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ہمارے جب ڈیڑھ بجے جماعت ہوتی ہے نا زہر کی جرنلی میں پاکستان پوائنٹ میں بات کر رہا ہے دنیا میں تقریباً یہ ایک ڈیڑھ بجے زہر کی جماعت ہوتی ہے تو تقریباً بیس منٹ پہلے ہوئی ازان ازان آپ دکان پر بیٹھے ہیں آپ کو اذان کی آواز ہے ایک بج کے بیس منٹ پر ٹھیک ہے میں ایک بالکل جرنل پریکٹس بہت زیادہ جیسے کہ آدمی نیک پریزگار ہوتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر اذان سنتا ہے میں اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا اب آپ اٹھیں ایک جنرل پریکٹس ہوتی ہے نارملی جب اٹھتے ہیں لوگ مسجد کی طرف جائیں گے پانچ سات منٹ مسجد کا راستہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو استنجا اور وزو کی حاجت رہ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ استنجا وزو کرے گے تو دو چار آدمی ہو سکتا ہے پہلے سے کھڑے ہو یا نہ بھی کھڑے ہو وزو کھانے پر دو چار آدمی بیٹھے ہوں گے نہ بیٹھے ہوں آپ تسلی سے ایک وزو کرو گے استنجا کرو گے اس میں تقریباً سمجھیں کہ استنجا وضو میں پندرہ منٹ نکل جاتی ہے آدمی کی ٹھیک ہے تو میں نے تو کم وقت دیا زیادہ وقت کہاں دیا میں نے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر اس کے علاوہ بھی اگر کچھ بھی آپ نارملی سیدھا مسجد ہی میں چلے گئے تو آپ سنت قبلیا ادا کریں گے تو بھی آپ کو پانچ سات منٹ لگیں گی اس کے بعد میں امام صاحب نماز پڑھائیں گے جماعت کرائیں گے پانچ سات منٹ تقریباً سات آٹھ منٹ اس میں لگیں گی دو رکعت اب سنت پڑھیں گے پانچ آٹھ منٹ اس میں لگ جائیں گی پانچ منٹ دو رکعت نفل پڑھیں گے اس میں لگ جائے گی اور اولاد وظاہر پڑھیں گے پھر نکلیں گے آدھا گھنٹہ نماز میں لگ جاتا ہے بلکہ عشاء میں آدھے سے زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے فجر میں بھی اگر آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں دو رکھ سنت قبلیاں پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد فرض پڑھتے ہیں کہ گھر کی طرف پہنچتے ہیں آدھا گھنٹہ آپ کا فجر میں بھی نکل جاتا ہے یعنی اگر آپ گھڑی دیکھیں تو میں نے تو منیمم ٹائم بتایا آپ کو نیک لوگوں کے تو قد اس کے علاوہ اللہ اللہ یہاں تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں جس دن امام صاحب نماز پڑھا دیں اور بندے کی کوئی ایک دو رکھ چھوٹ جائے لوگ امام کے اوپر وہ کر ہوتے ہیں آج آپ نے جلدی نماز پڑھا دیے آج آپ نے جلدی جو ہے نا یہ کام کر دیا میں ان جنرل بات کہہ رہا ہوں مطلب آدھا گھنٹہ نارملی نماز میں استنجا وضو بھی کرنا ہے نا تو نکل جاتا ایسا ہے سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کمی ہی کرتے ہیں تو نماز کے اوقات میں ہی عام طور پر کرتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ یار یعنی اگر کچھ کام کرنا ہے تو نماز کے وقت کو مطلب کم کر دیں گے یعنی وہ جلدی جلدی سے نماز پڑھ لیں گے اور بقیہ ہماری نادا جو جو نی ہو نی ہے وہ اپنا یہ ہماری نادانی ہے خالی کو مالک اس کو ہم نے مخلوق کے لیے خاص کر دیے جو وقت خالق کے کائنات کے لیے خاص کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر کرنا تھا ہم نے اسی میں کٹوتی کرنی تھی ہم مخلوق کا ٹائم کاٹ کر خالق کے لیے وقف کرتے اور اس کی طرف ہم اپنا رخ کرتے اور رجوع کرتے ہم نے وہ وقت بھی وہاں کر دیا نتیجہ یہ نکلا خالی کی رضا والے کاموں سے دور ہوتے گئے مخلوق ہم سے ناراض ہوتی چلی گئی ہے نہ ادھر گہ رہے نہ ادھر گہ رہے ایسا لگتا ہے رحمت تو وقت یہ تجزیے اوقات یعنی کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ضائع کرنے کے چند اصول ہیں مطلب چند چیزیں ہیں جو آپ کے نوٹس میں آ جائیں گے ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے کہ بیجا فون کا استعمال اب اس میں جب یہ لکھا گیا تو اس وقت واٹس اپ بھی نہیں تھا اس وقت فیس بک بھی نہیں تھا جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت ٹیلی فون پر گفتگو تھی اور ایس ایم ایس کا رجحان بھی شاید اتنا نہیں تھا اور پیسے بھی لگتے تھے ایس ایم ایس وغیرہ پر بھی تو اب تو ظاہر ہے کہ یہ ہو گیا اب اب یہ مطلب کہ یہ نیا ورژن آنا چاہیے اس کا ٹھیک ہے تو بیجا ٹیلی فون کا استعمال اس میں سب لے لیجیے لوگوں سے غیر ضروری میل جول یہ اس میں آپ لے لیجئے جو بیجا اختلاط اور وہ بھی اگر اس کو کتب میں کتب احادیث کا مطالعہ کریں گے تو بیجا اختلاط پر بہت سارے مضامین ملیں گے بیجا اختلاط سے مراد بیجا میل جول لوگوں سے بیکار کا ملنا فضول ملنا اس کو امام غزالی رحمتہ رحمت رحمت اللہ تعالی علیہ نے منازل الحابدین میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے اس کے ساتھ فضول کلام کی عادت بد زیادہ بولے گا اس کا بہت سارا وقت ضائع ہو گیا اپنے روزمرہ کے معمولات کا جائزہ نہ لینا ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جو کل کرنا ہے نا رات کو لکھ کر رکھ دو صبح اٹھ کر سوچنے کی محلت کیوں دیتے ہو کہ میں نے آج کرنا کیا ہے رات کو لکھ کر سو جائیں کہ میں نے صبح اٹھ کر یہ یہ کام کرنے دن کا کل, کل کا کام آج لکھ لیجیے ورنہ کل کیا کرنا ہے نا یہ کل کا سوچو گے تو اس میں کتنا ٹائم نکل جائے گا خلوت نشینی سے اشتناب یعنی کہ تنہائی سے پرہیز کرنے والے بس لوگوں میں رہنا ہے دوستوں میں رہنا ہے اسی میں رہنا ہے تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوچنے سمجھنے کی پلاننگ کی ہوتی ہیں اس کے لیے یکسوئی اور تنہائی کا ہونا ناگزیر ہے مجھے اس کا بہت تجربہ ہے اتنا تجربہ ہے کہ میں کو بتا نہیں سکتا بعض لوگ ایسے آتے ہیں نا یار لوگ ہیں کہ اکیلے بیٹھتے ہوئے کوئی دیکھے گا نا تو ماجو میں لگتا ہے یہ فارغ ہے مصروف رہنے کے لیے آپ کو فارغ رہنا پڑے گا جو فارغ نہیں رہتا وہ مصروفیت بھی کام کی نہیں نکال سکتا اکیلے بیٹھو گے تو سوچو گے نا کہ میں کرنا کیا ہے پلاننگ تو اکیلے میں بیٹھ کر ہوتی ہے تیاری تو اکیلے میں بیٹھ کر ہوتی ہے یہ سارے کام تو اکیلے میں بیٹھ کر ہوتا اب اکیلے میں بیٹھو گے تو لوگ بولے گا اکیلے کام کا تو ہے نہیں ہم تو بڑا کام کا آدمی ہے یہ تخلیقی کام تنا تنا اور پلاننگ بھی تنا میں ہوتی ہے سب چار آدمی ادھر ادھر کی باتیں کر کرے تو پلاننگ تھوڑی کریں گے آپ ہاں لوگوں کو ٹائم دیا ہے میں نے اگر آپ کو وقت دیا تو میرا سارا مطلب آپ کے لیے یہ مطلب میں اخلاقی طور پر رس کر رہا ہوں کہ میں نے اکبر بھائی کو وقت دیا ہے اب اکبر بھائی آئے اکبر بھائی بیٹھے ہو میں اپنے موبائل کو لے کر بیٹھا ہوں یہ درست نہیں ہے میں موبائل یہاں رکھ دوں گا الٹا کر کے رکھ دوں گا پہلے میں کیونکہ ان کے وقت کی بھی میرے آگے کوئی قیمت ہے قدر ہے ابھی تو یہ ہے کہ جس کا فون آئے گا اس کی قدر ہے سائلنٹ کر کے رکھ دیا نا پھر بعد میں دیکھ لیں گے یہ بھی تو چیز ہے نا اچھا جلد بستر نہ چھوڑنے کا مرض یہ بھی وقت برباد کرے گا آپ کا پھر کبھی والا مزاج کل کر لیں گے بعد میں کر لیں گے کرتا ہوں نا یار اس سے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے یہ نڈال پن ہے نا مطلب سستی اور کاہلی سے تو اللہ کی پناہ مانگی گئی اللہ ہماری اللہ میں عجز اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ ٹھیک ہے اچھا یہ تو حدیث میں ہی ہے جی جی بالکل حدیث میں یہ دعا موجود ہے اپنی ذات پہ تنظیم کی کمی جس کو میں نے آپ کو کہا تھا یعنی ہر انسان اپنی ذات پہ نظم ہے کتنے بجے کیا کام کرنا ہے پھر اس پر ڈٹے رہنا ہے مدینہ مدینہ ٹھیک ہے نوی اپنے جذبات پر بے اپنے جذبات پر قابو نہ ہونا بے جا جذبات یہ ہوگا ادھر ادھر کی اول فول نکال کر بے تو نکالتا ہے اتنے واقع ضائع ہوا پھر ان اول فول کو سمیٹنے میں وقت ضائع ہوتا ہے ٹھیک ہے گردو پیش کے ماحول اور لوگوں کی ذہنی سطح کو سمجھنے کی صلاحیت کرنا ہونا. تو کا نہ ہونا چورنا تو بعدوں کا ایسا ہوتا ہے کہ واقعی سمجھدار آدمی ہے دو منٹ میں سمجھ جائے خالی اس کے ساتھ میں آدھے گھنٹے کی میں اسٹوری کھول کر بیٹھا ہوا ہوں اور آدھا گھنٹہ اسٹوری کرنے کا میں پھر بولوں گا سمجھ گئے نا ہاں ابھی آپ کو اشارے میں سمجھایا تھا اگر آپ بولے گا اشارہ آدھے گھنٹے کا ہے تو تفصیل کی, کتاب، تفصیل کی تو کتاب بھی بری لکھی جائے گی اچھا اس کے علاوہ ہر کام کو خود ہی کرنے کا جذبہ بھیجا جو بھی اس کی آزاد کر چکا کسی سے کچھ سیکھ کر یا اوروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہر چیز سے خود تجربہ کرنا یہ آفس ملت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کا خلاصہ ہے وہ جو کہتے ہیں آپ کا ساہکار اس کا پھر کیا مطلب ہوگا کیا ہوتا ہے آپ کار ساہکار بھی جو بندے نے خود کیا ہے وہی کام ٹھیک ہے کوئی دوسرا کر کے لائے گا تو کوئی بگاڑ کی لائے گا یہ آپ اس کو غور سے سنیں کسی سے کچھ سیکھ کر یا اوروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہر چیز کو خود تجربہ کرنا یعنی ایک کام کسی نے کیا ہوا ہے یعنی میں نے اگر گھر بنا لوں میں آپ کے گھر آ گیا آپ نے بھی اپنا گھر بنایا آپ نے کیسے گھر بنایا اور کئی چیزوں سے آپ نے کہا یار یہ چیز مت لگانا میں نے لگائی تھی نقصان ہوگا میں لگا کر نقصان اٹھا کر ہی بتاؤں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر میں کہتا ہوں اپنا وقت ہی بچا سکتا ہے اب اپنا پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اس لیے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مفتیان علی کرام نے جس طرح جو فتوا لکھے ہیں اگر ہم اس کا اچھے انداز سے مطالعہ کر لیں تو بجائے اس کے خود تحقیق ہاں یہ تو اپنی اپنی فیلڈ کے اوپر ڈیپینڈ سے اس کو ہم دے سکتے میں اس تو غور نہیں کر رہا ہوں مقبول بننے کا شوق یہ بھی آپ کے وقت کو ضائع کراتا ہے لائنوں میں لگواتا ہے انتظار کرواتا ہے بہت کچھ اس میں ہوتا ہے کس کو لائنوں میں لگواتا ہے طے وقت پر کام ختم نہ کرنا طے شدہ وقت پر کام ختم نہ کرنا اچھا زیر دباؤ رہنا اس پہ بہت ساری وقت جو ہے نا آپ کا سوچنے میں نکل جاتا ہے خام و خواہ پریشان لینا اس سے بھی آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے وقت کی کمی کا رونا روتے رہنا یہ بھی وقت ضائع کرواتا ہے وقت ہی نہیں ہے وقت ہی نہیں ہے یہ ہوتا ہے یہ بہت ساری چیزیں وقت کو ضائع کرتی ہیں یہ چند تجزیح اوقات کا جدول ہے اس کتاب کے اندر رہ گئی ہیں تو مکمل کر کے علاوہ مطلب وغیرہ وغیرہ سے لکھا ہوا ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے آج اس دور میں میں یہ باتیں سمجھا رہا ہوں کہ جہاں تو فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر لو چائے پی کر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں وہاں پر لڈو کھیل کر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں یہ وقت بات جو جنہوں نے وقت کو بچایا نا آپ دنیا کی تمام تر کامیاب شخصیات کی زندگیوں کو ان کی مطلب کہ اس پہ جھانک کر دیکھیں ان کی زندگی کا پرنسپل یہ ہوگا کہ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے ہوں گے ہاں سنانا چینل کی ناظرین کی کوز بھی ہیں لیکن ایک سوال میرا بھی ہے وہ یہ کہ جو جتنی گفتگو ابھی تک آپ نے فرمائی ہے کیا ایک عام فرد جو ہے اس پہ عمل پیرا ہو سکتا ہے یہ بہت آئیڈیلسٹک نہیں ہے نہیں یہ اتنا آئیڈیلسٹک نہیں ہے یہ جو میں نے ابھی آئیڈیلسٹک کی طرف جائیں گے تو, تو بھی تو اس کا ایک معیار ہی اور دیکھے نا پھر تو درجے الگ ہیں نا ایک عام مسلمان نیک ہوتا ہے پھر ایک نیکی سے اور درجہ بڑھتا پھر آرے بلا بنتا ہے یہ تو بڑے درجے ہوتے ہیں میں نے واقع نگر دیکھیں تو ایک عام نارمل پیدا ہوا ایک عام نارمل آدمی جو اپنی زندگی کو خوشحال خوشگوار اور ایک ایسا گزارنا چاہتا ہے کہ وہ مطلب کہ اس کو مزہ آئے زندگی گزارنا بھی اور زندگی گزارنا بھی مزہ ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے اس کو انسان خالی خالی اپنی ہی مطلب کے ہاتھوں جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیتا ہے مطلب میں بہت خوبصورت قرآن کریم کی آیت سور بقرہ کی ہے میں چند دنوں تو سوچ رہا تھا یار اس کو میں چند دفعہ پڑھوں یہ میں نے بس بدگنی کی جو تیاری کر رہا تھا نا اس میں قریب ہے تم جسے ناپسند جانتے ہو وہ تمہارے وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور آگے قریب ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے درست نہ ہو بہتر نہ ہو یہ انتم اللہ, انتم اللہ آم آم جانتے تم نہیں جانتے ختم ہو گئے نا اب میں اس کو اتنے اتنا لطف آیا حالانکہ میں نے کئی دفعہ یہ آئے تھے کریما آپ نے بیاں سنی ہے مگر میں اس دن اس کو پڑھ رہا تھا کہ میں اس کو پڑھ رہا تھا میں نے کہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس ایک اتنے سے فرمان میں زندگی کو گزارنے کا خوشگوار طریقہ خوشگوار زندگی گزارنے کا طریقہ لکھ دیا کہ تم جسے اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر نہ ہو صحیح, صحیح جسے تم بہتر نہیں سمجھتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو ٹھیک ہے اور اچھا یہ ہو گیا اب اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لائیں واہ اس کی کامل قدرت پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے بعد اللہ فرما بھی رہا ہے کہ وہ ہوم ہو اور اللہ جانتا ہے تم لم ہو تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے اللہ ہو یہ اتنا خوبصورت ہے یار زندگی میں ایسا مزہ آ جاتا ہے پریشانی بھی آتی ہے نا تکلیف آ جاتی ہے رکاوٹ آ جاتی ہے تو ہم نہیں پاسند کرتے ان چیزوں کو میں کیا پتہ یہی چیزیں تمہارے لیے بہتر چلیں کی طرف بڑھتے ہیں جی. مدیدہ مدیدہ. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ظفر اللہ قاری کشمیر کے شہر پونا سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شہرا کی خدمت میں عرض ہے کہ آج کا ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا موضوع رکھا گیا وقت تو آپ سے یہ معلومات کرنا چاہتا ہوں کہ سید یہ امیر ہے سنت دامد اپنے اوقات کو کس طرح مینٹین کرتے ہیں مدنی کاموں کے حوالے سے اور اپنے کانہ داری کے حوالے سے اس کے بارے میں رہنمائی رہنما ماشاء اللہ جو میں نے بیان کی ہے نا ان چیزوں سے بالکل خوش ہو دور ہے سے وقت ضائع ہوتا ہے الارم سیٹ کر کے سوئے میں آشیقا نے امیر سنت کے لیے بیان کر رہا ہوں خاص محبہ نے امیر سنت کے لیے بیان کر رہا ہوں خاص موردین امیر سنت کے لیے بیان کر رہا ہوں خاص کر ٹھیک ہے الارم سیٹ کر کے سوئے ایون کہ ایک گھنٹہ بیس منٹ کا الارم رکھا ہے کہ مجھے ایک گھنٹہ بیس منٹ کے بعد اٹھ رہا ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ کا الارم بجا آپ لیٹے ہوئے الارم بجا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اٹھ کر بیٹھے हैं اپنے پاس जब رکھتے ہیں آپ کیونکہ جب بندہ سوتا ہے تو اندھیرا کرتا ہے ऐसी رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز اگر اللہ نہ کرے अपने بھی جائے تو ہاتھوں ہاتھ اپنے پاس <laughs> اٹھ کر بٹن करने کرنے میں بھی ठोकर ٹھوکر لگ سکتی ہے اور آپ گر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہ وقت وہ الارم بجا آپ نے الارم بند کیا اور آپ بیٹھنے کے بعد جو آپ نے تھوڑا بہت وہ اپنے معاملات کرنے پھر के बाद جو اٹھنے کے بعد کیا ہوتے وہ کرے اور آپ اٹھ جائیں گے اٹھ کر آپ جو سوتے آپ چٹائی کو لپیٹ لیں گے جسے جس بستر کو جس کو لپیٹ یہ روٹین ہے कर کر لیں گے اب یہ روٹین ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ نہیں ہے ناگا نہیں ہے نارمل یا گرم کہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جناب میں نے اب یہ جو بھی استنجا وضو نماز وغیرہ یہ اوقات یہ سب فکس ٹائم ہے یعنی اتنا فکس ٹائم ہے کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ میں اس ٹائم پر میسج کر رہا ہوں مجھے اتنے بجے سے اتنے بجے تک جواب آ جائے گا میں اس وقت جاؤں گا تو مجھے امیر سنت اس وقت ویر تو وضائیں پڑھتے ہوئے ملیں گے میں اس وقت جاؤں گا تو مجھے امیر سنت فلاں کام کرتے ہوئے ملیں گے اور اتنی وہ اپنی ان تمام تر جدول پر اوقات کار پر آپ کی استقامت ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کا نارملی جنرلی اندازہ ہے بقاضا ہے بشریعت کا برتخاض بشیر کچھ آگے پیچھے ہونا ڈیفینیٹلی یہ ممکن ہے اچھا یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ عشاء کی اذان پونے مثال کے پر ساڑھے سات بجے ہے تو میں نے کتنے بجے کھانا کھانے بیٹھنا ہے کہ میں نے اتنی دیر کھانا کھانا ہے اتنی دیر پہلے کھانے سے اٹھنا ہے کہ مجھے تنجا وضو کرنا ہے مجھے جما سے جا کر نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد میری یہ روٹین ہے یہ روٹین ہے. سارے کام روٹین وائز ہے اور بالکل سیکوینس بنی ہوئی ہے اتنے بجے سونا ہے اتنے بجے کھانا ہے اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے بیٹھنا ہے اس میں یہ آپ کا یہ موبائل جو کسی اور اسکول بھائی کا یہ وہ رکھا ہوا کہ جو مطلب کہ سوشل میڈیا ہے اتنے مجھے اتنے مجھے سوشل میڈیا کو دیکھنا ہے جواب دینا ہے یہ ساری چیزیں روٹین میں مین آف گر اسکرین اگر جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگوں کے آپ سیرت پڑھیں گے سب سے بنیادی بات جو آپ کو ملے گی وہ پنچلٹی ملے گی اسکیچول ہے مینیج ہے اس میں کمپرومائز آلموسٹ نہیں ہونے دیتے آلموسٹ کوئی آگے پیچھے سے کوئی سی چیز آ جائے تو الگ چیز ہے نہیں ہونے گھڑی سیٹ کر سکتا ہے ان کے معمولات کو دیکھ کے بند بھائی ہم تو روزہ بند کرتے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ یہ گھڑی دیکھ کر روزہ بند کر رہے ہوتے ہیں میں تو ان کو دیکھ مجھے پتہ ہے کہ یہ روزہ بند یہ ہے نا ان کی ایک آدت ہے جب روزہ بند کرتا ہے تو گھر گھرا کرتے ہیں گلا صاف کرنا نفاست ہے نظافت ہے تو وہ کرتے ہیں تو وہ آواز آ رہی ہے نا تو سمجھا کہ ابھی ابھی وقت باقی ہے کیا بات, کیا بات, بات ہے شام کر لیں ناظرین کو بھی ان شاء اللہ میں گھڑی بھی دیکھتا ہوں کبھی کبھی ایسے نارملی کو خاص طور میں ہر کو تو نہیں ہوتا ڈی بی پہ بیٹھا ہوا ہے یہ کیا بات ہوئی تو اب ہو سکتا تھا کسی میں یار انسان ہے چک نہیں سکتا میں اس سے زیادہ گھڑی چکتی ہے اس سے زیادہ گھڑی چکتی ہے کیا گھڑی چک نہیں دکھتی کیا گھڑی غلط ٹائم نہیں دے سکتی کیا گھڑی ختم نہیں ہو جب آپ گھڑی پر بھروسہ کر سکتے تو میں پیر پر کیوں اللہ اللہ سبحان پرائے راستے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جذبات جنہوں کچھ اور کہتے ہیں لیکن ظاہر سی باتیں برائے راستے ہیں کالج کی طرف بڑھتے ہیں جی کیا بات مرمانے آپ کے ساتھ اس ہفتے میں کوئی کام ہوا ہے جی کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت اچھا موضوع چل رہا ہے وقت کے مناسب سے ہم فیکٹری پہ اپنی لیبر کو جیسے آؤٹ ڈور والے ہوتے ہیں رائڈر وغیرہ سپروائزر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی پہ ٹائم پہ آئے جیسے کسی کا وقت ہے صبح دس بجے سے لے کے آٹھ بجے تک کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے یا سات بجے تک کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے مگر وہ آتے ہیں بارہ بجے ایک بجے جانے کی وہ اسی وقت ترکیب بناتے ہیں کہ واپسی کا ٹائم ان کا وہی ہو حالانکہ ہم بولتے ہیں کہ بھائی صبح آپ جلدی آ جاؤ صبح آ کے کام میں برکت ہوتی ہے وقت میں برکت نظر آتی ہے مگر وہ نہیں سنتے اب اس کے لیے ہم کیا کریں اگر ان کی وقت کے حساب سے ہم تنخواہ بناتے ہیں یا کاٹتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیے سلام علیکم ورختال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ <سلام> تکلیف تو ہے اس کا میں حل آپ کو بتاتا ہوں مشکل نہیں ہے آسان حل ہے سمجھنے کی حاجت ہے آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے اور امپلیمنٹ کی آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے نظام انشاءاللہ درست ہو جائے گا دو ہیں انہیں یاد کر لیں کٹوتی اور روٹی یہ دو اصطلاح یاد کر لیں ایک اردو میں ایک اردو میں اصل وہ ہم کافی مقفع مسجد کے لیے میں نے کہا کٹوتی اور روٹی اوٹی کٹوتی یہ کر لیں کہ اگر یہ ہمارے نظام صحیح طور پر رائٹ ہو جائے جو دنیا میں ہے دنیا میں ٹرین اتنے بجے آتی ہے اتنے ایک منٹ ٹرین لیٹ نہیں ہوتی ایک سے ڈیڑھ منٹ ٹرین لیٹ نہیں ہوتی جسے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے بجے اگر میں اچھا ٹرین ٹائم تو الگ بات ہے ٹرین اپنے نمبر سے بھی آگے بھیجے نہیں ہوتی کیا ٹکٹ کے اوپر لکھا ہے کہ اس گیٹ یہ مطلب بارہ نمبر کے اوپر گیٹ آئے گا تو بارہ نمبر پر ہی گیٹ آتا ہے وہی گیٹ کھلتا ہے اتنی دریا کھلے گا بند ہو جائے گا ٹرین نکل گئی لوگ ٹائم پر پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے ان کو پتا ہے کہ ایک ٹرین نکل گئی دوسری ٹرین سات آٹھ منٹ آئے گی میں نے سات آٹھ منٹ لیٹ ہو جانا ہے کیوں ٹینشن ہے ٹینشن میرے پیارے اسلامی بھائی اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے یہاں ایمانداری کا ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ سپروائزر بھی है آنے والا آدمی اپنا وہ تھم لگا دے گا लगा لگا دے گا کوئی اسی نشان تو اس کا ٹائمنگ بن جائے گا کہ کتنے بجے آیا کتنے بجے گیا یہ آن آف کی بات کر رہا ہوں میں اگر کوئی رائڈر یا راستے میں اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو وہ نہیں ساری چیزوں کو اس کے سارے ٹائمنگ کو اس کی ساری پرفارمنس کو کارکردگی کو آپ اس کی سیلری سے اس کی آمدنی سے جوائن کر دیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ درست وقت پر آئے وقت پر چلا جائے اتنا بڑا سیٹ ہے اتنی بڑی فیکٹری کا مالک ہے تو میں دو گھنٹے لیٹ آ رہا ہوں پیسے دے دے کو مر جائے گا دو گھنٹے پیسے مرنا مرن مرن یہاں مرن न... مرنے جینے کا نہیں ہے اگر آپ دو گھنٹے ز... جلدی آ کر دو گھنٹے زیادہ کام کر لو گے تو آپ کی سب پہ کیا فرق پڑ جائے گا کہ سیٹ کیا ہی بلڈ زیادہ ہے کہ جس کا آپ نے نچوڑنا ہے یہ تو کوئی بات تو لیبورٹری کھول کے تھوڑی بیٹھا بولا دیں گے روزانہ کا ایک ایک سرنگ خون نکالتا رہے گا وہ دیکھو سیٹ ہو یا ملازم ہو ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں کیا بات اچھا ہم معیشت کی ترقی کی بات کر رہے ہیں ہم اسلام الدین کی بات کر رہے ہیں جس میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت آسانیاں اور اصول بیان کیے گئے ہیں سبحان اللہ اگر ملازم ان اصولوں پر آ جائیں سیٹ اصول بنا لے اور اپنے ساتھ کو ایماندار لوگ رکھ لے ایماندار لوگ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اس میں بھی بیماری نہ کریں ورنہ یہ اوٹی کٹوتی میں بھی ہوگا اچھا اب ہوگا یہ کہ یہ کٹوتی کر لے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے دو گھنٹے اس کو زیادہ دے دیے تھے او ٹی اس وقت تک نہ دی جائے جب تک کہ آپ کی سسٹم سے اس کو اپروول نہ مل جائے یعنی سسٹم کہے کہ ٹھیک اب دو گھنٹے زیادہ دے ضرورت ہے وہ اپنی مرضی سے دو گھنٹے زیادہ دینے کا. کا اس کو اختیار نہ دیا جائے یہ نظام الحمدللہ دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے اللہ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ ہم سو فیصد نظام کو اپنے ساتھ پوری مطلب کہ پرفیکشن کے ساتھ لے کر چل ہیں لیکن تقریباً تقریباً دعوت اسلامی میں تقریباً انیس سے بیس ہزار ملازمین ہیں امپلائیز ہیں دعوت اسلامی میں عجیر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا جس طرح کام چل رہا ہے الحمدللہ للہ ہمارے یہاں اوتی اور کٹوتی دونوں کا نظام ہے یہ متنی چلے جب کھلا تھا نا میں اسے ہی تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے یہ تو یہ ہمارے کیمرہ مین وغیرہ آپ لوگ بھی باہر تھے آپ تو بھی او ٹی کٹوتی ہے یہ ہمارے کیمر سے میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگ یہ سب یہ یہ سب او ٹی کٹوتی ان کو ان کو یہ نہیں پتا او ٹی کیا ہوتی ہے کٹوتی کیا ہوتی ہے موج لگی ہوئی ہوگی کہیں پتا ہوگا جی نہیں او ٹی بھی او ٹی کیا وہ ٹائمنگ نہ یہ نہ وہ کچھ بھی نہیں یار تو مگر یہاں چونکہ یہ وقف کا ادارہ ہے وقف کا ادارہ ہے وقف کا ادارہ ہے وقف کا مال ہے مال وقف مال یتیم کی مثال ہے یہاں مفتیان کرام کی زبردست سرپرستی حاصل ہے ان کی زبردست رہنمائی حاصل ہے امیل سنت کی شرعی معاملے میں تاکیدار شامل ہیں تھوڑا جواب طویل ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جتنی چھوٹی بڑی انڈسٹری کھول کر آفس دکان کھول کر بیٹھے اگر آپ نے فارمولی پر عمل کر لیا معاملہ انشاءاللہ درست ہو جائے گا لوگ گورنمنٹ ملازمت کیوں پسند کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور مطلب بےمانی کرنے والے کر گزرتے ہیں اگر آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کم از کم یہ سارا نظام بنا لے نوٹری کٹوتی کا ایماندار آدمی بیٹھنا چاہیے سپروائزر دیکھیں ہیومن تو کہیں نہ کہیں تو میٹر کرے گا نا نہیں مطلب انسان کہیں نہ کہیں تو میٹر کرے گا نا سارا مشینی نظام بنائیں گے تو وہ بھی تو کارڈ کوئی تو چیک کرنے والا ہوگا نا صحیح تو اگر سیٹ ہی سارا کام کرے گا تو فیکٹری نہیں چلا سکتا انڈسٹری نہیں چلا سکتا تو یہ ہے اب اسی کے مطابق آپ سیلری دے وہ کیوں نہیں لے گا وہ بے بھائی تم نے آپ کے اتنا وقت تھا اتنے وقت کا آپ نے کام کیا یہ آپ کے پیسے ہو گئے وہ کیوں پیس کرے گا آپ سے اگر اس نے پیسے زیادہ کمانے ہیں یا نارمل پوری سیلری لینی ہے تو کٹوتی نہ ہونے دیں نہ ہونے دیں نہ یہاں تو اگر آپ ایک کام کریں حلال آمدنی کے یا حلال کمائی کے پچاس ودری پھول یہ رسالہ ہے المدینہ کا یہ لے لیں عجیب بھی پڑ لے جو ملازم ہے سیٹ بھی پڑھ لے آفس دے کے شریعت کے معاملے میں کیا کہتی ہے نظام درست ہو جائے گا ہم دنیا کی مثالیں دیتے ہیں انہوں نے سسٹم بنایا ہے ہمارا اسلام دین ہمیں سسٹم دے چکا ہے چودہ سو سال سے زیادہ ہو گیا ہمیں سسٹم ملا ہوا ہے ہم سسٹم امپلیمنٹ نہیں کرتے اب اسلام اور دین کا سسٹم امپلیمنٹ کرے ہماری معیشت کے گرا بھی ہو جائے گا بڑھتا چلا جائے گا میں یہ کہوں گا کہ وقت میں جو برکت آتی ہے وقت میں برکت کا کوئی نگرانی شرح جو ہے نا وہ کوئی ایسا متنی پھول دیں کہ وقت میں برکت کے حوالے سے کوئی ان کی پریکٹس بھی رہی ہو کبھی ان کی لائف میں کیونکہ وہ پہلے لائف میں ماڈرن تھے تو انہوں نے وقت میں برکت کس طرح حاصل کی اگر یہ کا جواب دیکھیں یہ تو بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے وقت میں بھی برکت ہے مگر یہ ضرور ارض کرتا ہوں جو میری اپنی اس میں سوچ ہے وہ میں ارض کر دیتا ہوں کہ جو, جو چیز رب کے لیے خرچ کی جائے نا اللہ اس میں برکت دے گا اللہ کیا بات اچھا آپ بولو گے کہ میں تو کاروبار کرتا ہوں تو یہ تو کیسے اللہ کے لیے کروں گا تو آپ یقین جانے کاروبار اور اس کمانا بھی اللہ کے لیے ہو سکتا ہے سبحان اللہ یعنی کہ ایک ایسا شخص کہ جو روزگار کماتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو موتاجی سے بچائے گا ماں باپ کی کفالت بھی کرے گا سب کو موتے بچائے گا سوال سے بچے گا فخر و تکبر سے بھی بچنا ہے اس کو اگر اس عمدہ نیت کے ساتھ وہ روزگار کے لیے کوشاں رہتا ہے کوشش کرتا ہے حدیث سے پاک کے روز سے اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چودہ رات کے چاند جیرہ چمک رہا ہوگا ٹھیک ہے تو معیشت اور روزگار اس کو اسلام اور دین میں بڑی امپورٹنس حاصل ہے روز رسک کو کیا سمجھا آپ نے رسک کو قرآن قریب نے اللہ تعالیٰ کا فضل فرمایا ہے وہ سورہ جمعہ میں نا فی الارض محمد اللہ ببطبو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اس فضل سے مراد رزق ہے کیونکہ اس سے پہلے کام کا سے روکا گیا ہے جب اذان ہو جائے تو عیدا نودی علی الصل اور اللہ تعالی کے ذکر کی طرف دوڑو اور کام کاج روک کا دو آپ کام شریعت اپنی جگہ پر ہیں تو رزق یہ اللہ کا فضل ہے جو میں نے آپ نے سوال کیا میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ اس طرح انسان اگر اپنے شب و روز کو اللہ کے لیے گزارے آپ بولو گے سوؤں گا تو اوقات کیسے رب کے لیے گزرے تو آپ اس نیت کے ساتھ سو کے عبادت پہ قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں تو جب تک سوئے رہیں گے نا وہ جو سونے کے ہوتا ہے اللہ کے ماسو فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے مسلمان کے سونے سے جاگنے تک جو بھی اوقات کار ہیں ان سب کو وہ اپنے رب کے لیے خاص کر سکتا ہے یہ خاص کرے تو پتہ چلے گا کہ اس کو اوقات میں اللہ کسی برکت عطا فرماتا ہے میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے علماء اس طرح کی بات بیان کرتے ہیں کہ اگر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے ہوئے کاموں کو اگر اوقات کارڈ منٹوں سیکنڈوں پہ تقسیم کیا جائے اور اعلیٰ حضرت کی زندگی کے اوقات کار اور ملٹرو سیکنڈوں کیلکولیٹ کیا جائے تو ایک آدمی زندگی کے اتنے ٹائمنگ کے اندر اتنا کام نہیں کر سکتا ہر پانچ گھنٹے میں ایک کتاب دیتے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے نا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اوقات نے برکت دی الحمد اللہ ممیل سنت کو دیکھ کر خود فرماتے کہ اللہ نے مجھے اتنی جلدی اور اتنی بڑی کامیابی دی تصور نہیں کر سکتا اللہ تو یہ ہوتا ہے چیزیں تو میرے تو موتی عقل میں یہ آتا ہے کہ جب اپنے وقت کو اپنے سرمائے کو میں کہتا ہوں اپنی عقل کو اپنی صلاحیتوں کو آپ اللہ کے لیے خالص کریں اس کے لیے وف کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ان چیزوں میں برکت برقرار فرمائے مدینہ مدینہ یہاں میسجز کے ذریعے سوالات آ رہے ہیں ही. اس میں ایک بات جو یہ ہے کہ میں بھی دس بجے کی پابندی کرتی ہوں اور دس بجے گھر کی بجلی بند کر دیتی ہوں تاکہ سب سو جائیں آپ کیا کہیں گے گھر کا معاملہ کیا کہہ سکتے میٹر فیملی میٹر ٹھیک ہے صحیح بات ایک کال شامل کرتے ہیں آپ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد فاروق گھانچ کی اتاری باب المدینہ کراچی سے نگران شرا کے بارے ایک سوال ہے آج کا آپ کا موضوع نہایتی نہ صرف قیمتی ہے بلکہ اس وقت کے حساب سے انتہائی موضوع ہے کیونکہ کہ آج کل ہمارے ہاں صبح کے اوقات فجر کی نمازیں قضا کرنے کے بعد لوگ جو ہے اٹھتے ہیں اور پھر بازار کی عالم تو اس وقت اب یہ ہو گیا ہے کہ پہلے تو آٹھ بجے مارکیٹ <سؤال> کرتے ہیں اب گیارہ بارہ بجے اور ایک بجے بھی لوگ آ کے دکانیں کھولتے ہیں جو ہے وہ بے برکتی کا رونا روتے ہیں جبکہ صبح فجر کے بعد اگر آدمی اپنے میں حساب کتاب کر کے نو بجے بھی اگر کام پہ جائے تو وہ صبح سویل آگے رو سکتے اور برکت بھی ہو سکتی ہے مگر یہ گیارہ بجے مارکیٹوں کا کھلنا آج کل نہ صرف مندی کا رجحان بتا رہا ہے بلکہ پھر ساری زندگی وہ سارا وقت سارا دن یہی کہتے رہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے برکت نہیں ہے اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ باب المدینہ کی مارکیٹوں میں تو اس سے وہی طرح سے عطا فرمائے اور برکتیں نزول فرمائے آمین بہت شکریہ ماشاء ایک یہ فیکٹر ہے مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے ہمارا چونکہ گیارہ بارہ بجے مارکیٹوں کے کھلنے کا اور پھر جو آنر ہوتے ہیں مالک ہوتے ہیں وہ پھر زور میں پہنچیں گے نماز اگر پڑھی تو پڑھی پھر کھانا کھائیں گے لنچ ٹائم ہو جائے گا اور تقریباً دو تین بجے کام شروع ہوگا اور پھر وہ چلتا رہے گا روٹین بنا. اگر یہ واقعی جلدی دکانیں کھلیں اور ایک ٹائم پر بند ہو جائیں جس میں لائٹ کنزپشن کم ہو راتوں کو جو ٹیوب جی لائٹیں چلتی ہیں وہ کم ہو آپ کی لوڈ شیڈنگ بھی کور ہو جائے گی رسک کی برکت اپنی جگہ صبحوں کے فضائل اپنی جگہ اور رات کو جلد گھر پہ جا کر سو جانا تحجد اور فجر با بجماعت اپنی جگہ اور ملک کی اور معاشی طور پر جو استحکام کی جو صورت بن سکتی ہے وہ اپنی جگہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا کافی ڈسکشن ہو چکی ہے اب سے گھیرا گھیری کرتے ہیں آپ گھیر رہے ہوتے ہیں ہم تو بیچارے کے بیچارے ہونے پر تو یہ قوم بھی شاہد ہے اللہ اکبر جی میروز بھی بتائیں کہ کیا ہوگا میروز مجری کی سوٹی ہے جی جی بالکل گیارہ سوال ہیں بارہویں پر نگانے شورا نہیں ہماری مطلوبہ جو بھی ہمارے ذہن میں ہے وہ بتانا ہے ہاں بھی بہت خوبصورت ہے آپ سے اللہ ویسے خوبصورت نہیں پوچھتا میں تو وقت بتائے گا کیا ہوگا وہ آخر میں ہم اسی نتیجے میں پوچھیں گے ہم جو بھی تیاری کر لیں جی نگرانی شروع کا ایسا سوال کر دیں نہیں اللہ خیر کرے گا گھڑی لگائے خوش ہوتا ہے جب گھڑی لگتی ہے وقت جا رہا ہے نا جا رہا ہے پندرہ سیکنڈ رہ گئے انسان ہے وہی صحیح ہے چلو ٹھیک ہے اللہ خیر کرے انسان تو نہیں ہے اللہ کوئی مقام مقام بھی نہیں ہے اللہ کوئی ایسی بابرکت برکت شے جسے کسی نبی سے نسبت ہو ایسی بابرکت سے نبی نسبت ہو واہ سبحان اللہ جواب اس کا لا ہے بس جواب لا ہی ہے ولی سے نسبت کیا سوال پورا کرے ولی سے نسبت کیا ایسی شے جس کو کسی ولی سے نسبت ہو نعم کتنے oh, سوال ہو گئے چار اور چلو اب ولی سے نسبت والے شے کی طرف چلتے ہیں نعم پندرہ سیکنڈ باقی پہلے تو ولی کی طرف چلے کیوں جی وہ <laughs> <laughs> ولی جو جن سے شے کو نسبت ہے وہ <laughs> انہی Uh, دو سو صدی میں کون سی دو سو سدی ابھی جو موجودہ سدی اس سے ریلیٹڈ نہیں لا لا دو صدیوں پچھلی دو سدیوں متصل دو صدیوں میں لیے نہیں لا دو سدیاں ہوں گی تو دو متصل ہی ہوں گی نا نہیں اس سے مطلب پچھلے چھ صدیوں میں لا سب لائیو ہو رہا ہے آپ لوگ آج کل بڑے مشکل تھا صدیوں کا شروع سے تیسری صدی کے اندر ہے شروع سے تیسری میں نہیں لا لاہ لا پہلی سے تیسری میں بھی نہیں اچھا تیسری سے وہاں نکل گئے سات سے وہاں نکل گئے تو بیچ میں جو بچہ ہوا یہ ہوا اکاؤنٹ کے علاوہ تیسری گئی تین سدیاں پہلے کی گئی سدیاں فرمائے تو اپنے ساتھ نہیں کہا تھا نہیں چھٹا سوال تو چھ کا ہے اچھا چھ اور تین نو سدیاں گئیں اچھا تو وہ چلی گئی یعنی اب ہوئی ہے چوتھی سے آٹھویں چوتھی سے آٹھویں ہو گئی یہ تو جو بھی آپ نے جانے شدہ جانے کام جانے اپنے سوال پہ جو ہے سوچنا چاہیے وہ جو ولی ہیں ان کو کسی علمی حوالے سے کوئی شہرت حاصل ہے ان کی وجہ شہرت جو ہے نا ان کی وجہ شہرت علمی نہیں ہے ویسے تو ولی تو عالمی ہوگا نا ہاں وجہ اسے ہی کہہ رہے ہیں وجہ شہرت جیسے امام اعظم کی علم ہے وجہ تو ایسے ان کی وجہ شہرت امام آزم ہے امام راضی عام طور پر جو ہے آپ لیتے جائیں ہم دو اور بھی لیتے ٹھیک ہے جی وجہ شہرت خاص علم نہیں ہے یہ ہم لگا دیں خاص کی لگا دیں اللہ کتنے سوال ہو گئے آٹھ ہو گئے ایک ہی نام ہوا ابھی تک بری سے نسبت ہے وہ مسئلہ یہ آپ آخری سوال پہ بھی نہ گول کر دیتے ہیں ہم تو خطرے میں اللہ خیر کرے گا جی پہنچیں گے انشاءاللہ جی حضرت دو سیکنڈ بات یہ آپ نے کہا یہ آخری سوال کے جواب میں کہ ان کی کوئی علمیتہ یہ نہیں کہا ٹھہرے میں میں جواب دیتا ہوں ہم نے کہا کہ ان کی وجہ شہرت خاص علم نہیں ہے یہ ہمارا جواب ہے بس اس سے اوپر نہ میں نے ہم نے کچھ کہا ہے نہ اس کے علاوہ کچھ کہا ہے آپ اگلا سوال کرنے کے سوف ہے جی یہ اگلا سوال کر رہے ہوگلا جی نام تو ہے تو ہے تو ہے سبوف تو بنتا ہے بالکل بالکل بنتا ہے اور ابھی جو ہے ابھی تو بلی کی طرف جا رہا ہے نا جو شے کی طرف اچھا یہ جو شے ہے یہ اس ان کی کوئی تصنیف ہے لا لا دس سوال ہو گئے ضرور آخری جی سوال, جی جی سوال بھی نہیں ہے اور یہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے یہ تو سبوک میں رول بھائی سبوک پر بھی میرا تو وہ ہے क्या? سوال کو مارک ہے آپ نے نام کہا اس کو تو آپ بتائیں میں اب وہ بات بھی نکالے ابھی وہ है اکبر شور بالکل ہے یا تو علم ہے یا ڈسکس کر لیں گے ابھی دنوں وہ چلا جائے گا کچھ پوائنٹ چلے گا آپ کہہ رہے ہیں علم بھی نہیں ہے عالم تو ہوتا ہی ہے بھلی میں یعنی کوئی ان کی ایسی تصنیف نہیں ہے جو ان کی علمی مقام پر دلالت کرتی ہو اور تصاور کے حوالے سے ہم نے جو کہا جو بات کہی تھی نا جی وہ یہ بات کہی تھی کہ ان کی وجہ شہرت علم نہیں ہے اب تو مانا امام بخاری ہو گئے وہ تو صدی میں نکل گئے نا جی تو ہیں نہیں نا جواب کسی کا مطمئن ہے میں بھی اور یہ صدی کا منع کر دیا نہیں امام اعظم امام امام بخاری اور یہ تو سارے نام لیں یعنی اس پھر آپ کیا اب اگر ان کی مراد تصوف سے وہ ہے کہ جو بھی مراد ہو امام غزالی ہیں رحمت اللہ نہیں یہ نہیں ہے امام غزالی جیسا شہرت تھا امام غالی جیسا تو نہیں ہے اب یہ تو پھر دوسری جگہ چلیں بس ٹھیک ہے چلیں ایک جواب آپ نے اصل میں تصوف کو جو آپ نے کیٹاگرائز کیا نا اس کو اب اگر آپ تصنیف سے کر رہے ہیں نا جیسے انہوں نے اول لکھی تو وہ نہیں ایسے امام ابھی دنیا ہے انہوں نے بہت ساری کتاب جو لکھی کتاب رکا تل بکا لکھی اس طرح کی ہے جو کچھ ہے اس طرح کا نہیں لیکن ہم تو داتا صاحب کو بھی چلے لے لیتے ہیں نا داتا صاحب جو ہے ان کو ہم تصوف میں شمار کر رہے ہیں جی لیکن ایک حوال آپ نے مقام پہ منا کیا تو مزارہ سارے نکل گئے نا جی بالکل نکل گئے ٹھیک ہے نا مزارہ بھی نکل گئے تصنیف بھی نہیں پر ہم اسی بات کر رہے ہیں نا اسولی بات کر رہے ہیں وہ مزار نہیں ہے بات چیت کرنے کی اجازت تو دیں گے نا بھیا ایسا کر رہے آپ سوال کر رہے میں سوال سے مراد ہے کہ میں اگلے سوال کی طرف جا رہا ہوں میں اگلے سوال کی طرف جا رہا ہوں جی صبح کے ساتھ جانے سے پہلے تھوڑا سا اپنی کنفیوژن دور کرنفیوژ خود سے ہی دور کریں نہیں ایسا نہیں کریں یار یہ تو خصن پیدا کر رہے ہیں آپ مطلب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر خوبصورتی ناظرین کو بھی من آ رہا ہوں مثال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ منع کر دیا کیونکہ کتاب نہیں ہو سکتی جی جی مزار نہیں ہو سکتا صحیح ہے ٹھیک ہے اور وہ تصوف بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور جیسے علمی مقام جیسے امام بخاری امام مسلم امام حضمیں گے یہ علمی چیز ہیں یہ میں ولی کا نام تو نہیں لے رہا صحیح ہے یہ ان کی وجہ شہر طریقت ہے آپ نے سوال نہیں کیا ہم تصوف سے طریقت پہ جا رہے تھے تریکٹ خود تصوف ہے ہاں <تصالح> تو بس نام اسی لیے تو ہم نے کہا تھا ہم نے تصوف نے کلیئر ہو گیا بالکل کلیئر ہو گئے ایک سوال کا ہم نے ایسے ہی جواب دے دیا مفت مگر نام تو پرسنالٹی کا نام ہے ہی نہیں نا تو شے کا نام لینا ہے نا جی جی پہلے تو وہی کہا نہ کہ پہلے ولی کی طرف جائیں گے کا نام کی طرف پھر ان کی چیز کی طرف کہنا گیارہواں سوال کریں گھڑی لگائے گی سبحان اللہ ہمیں تو ایسا لگ تھا جیسے اچھا ان کا تعلق پاکستان سے پاکستان سے تعلق تو لا پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہے اب پہلے تو ولی پہنچے تیس پچیس تک پہنچے ٹھیک ہے پاکستان سے بھی نہیں ہے اور نہیں اندلی کا تسکرا ہوا تھا وہ ان ولی کا تسکرا جواب آ رہے ہیں ہر شادی ولی ضرور لیکن ارفیم جن کو بلی اب تو سوال ختم کی جی سوال نہیں سوال ایک باقی ہے نا نہیں نہیں اچھا اور اب شے ہے آرٹی ہے شہ بھی نہ مطلب کچھ مطلب کاضی مبارک جی پسی نہ آ رہا ہے جی اور وہ شے کو نسبت کسی ولی سے گھڑی گھڑی لگا رہے گا جواب میں گھڑی ہوتی ہے نہیں نہیں جواب میں کہاں گھڑی ہوتی ہے پیچھے یہ لگاتے تھے نا نہیں ہوتے تھے تو ولی سے نسبت ہے شے ہے مزار نہیں ہے کتاب نہیں ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ نہیں یہ تو مشکل ہے اس, اس کا جواب کیسے آئے گا آپ بھی اپنا انونس نہیں ہے نا کہ اس کا جواب دیجئے اچھا اچھا کا جواب جی ذہن میں آ نہیں رہے گا بتانا تو ہے نا تو نہ بولیں گے جو ہے وہ آپ ہوں نام تو لینا پڑے گا نام لینا پڑے گا نا اور نام بھی کسی شے کا لینا ہے شے کا نام لینا ہے سبحان اللہ میں دیکھیے فزیکلی دیکھیے ہم دیکھیے یعنی کو دیکھا ضروری نہیں بالکل جو ہے اس پہ دیکھا مدنی چینل پر آپ نے دیکھا ہے مدری چینل پہ دیکھا ہوا مدری چینل زیارت کی ہوئی ہے مدنی چینل میں میرا تو گمان یہی ہے کہ آپ نے فزیکلی بھی دیکھی تھی بھارت محتاط کی ہی ہے کہ مدد چینل نہیں, نہیں آ رہا really है है. جی اکروائی میں کیوں تو ہماری قریب بھی نہیں پہنچے ہماری مرادی سے جو ہے جی اکرواہ حضور غوث کی جالی مبارک اچھا حضور مبارک پچھلی دفعہ آپ نے جو ہے وہ تھا ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ چونکہ کا اس طرف ذہنی نہیں جائے گا تو اس لیے جو ہے وہ ہم یہ رکھتے ہیں ایک خوف یہ بھی ذہن قریب پہنچ گئے تھے میرے میرا بچہ ثبور رہا تھا کہ آپ نے اوپر سے بھی تین لے لیے نیچے سے بھی چھ اور اس کے بعد بالکل آپ قریب پہنچ گیا آپ نے جب میں نے چھ کہا نا اس میں میرے سامنے وسے پاک رحمتہ و عالیہ کی سیرت تھی آپ نے کہا چھ میں نہیں ہے وسیف پاک کو کتنے سال ہوئے ہے چھ کا نہیں ہے نا وہ تو چار سو ستر میں آپ کی ولادت ہے چار سو صدی میں آپ نہیں کہ نہیں پڑے کی سدی کا تو تسکر ہی نہیں ہے था اپنا چھ آخر سے کیا تھا رحمت اللہ تعالیٰ نے میری کیلکولیشن یہاں مسٹیک ہو گئی یعنی میں آپ اتائی سدی کہ میں وہ چھٹی سدی کہلاتی تھی نا اس چھٹی سدی کے بارے میں میرا سوال تھا میرے کہنے میں مسٹیک ہوئی ہے جب میں نے چھٹی اس وقت میرے پیشے نے جب وہ شکر ہے آج کوئی ایسا جواب سوال نہیں آیا کہ جس میں تیاری نہیں چلے جی بہت مزید کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں گھڑی بتا رہی مدد ٹائم لے لیا آج چلے کوئی بات جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہند کے شہر ممبئی سے مشیر افطار کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ کا سلسلہ لبایک بہت پیارا اور جو موضوع ہے وہ تو سب میں پیارا ہے کہ الحمد وقت کی قدر تو ہر ایک کو کرنا چاہیے چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے رہے یا دینی اعتبار سے رہے میرے ساتھ وقت کے حساب سے ایک حادثہ رونما ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ڈھائی بجے کی کچھ ٹرین جو ہے پکڑنی تھی اور جمعہ کا دن تھا تو میں نے یہ گمان کیا کہ نماز سے فارغ ہو کے ٹرین پکڑ لیا جائے اور جس مسجد میں نماز ادا کرنے گئی وہاں پر پونے دو کی جماعت تھی اور یہ گمان تھا کہ دو پانچ تک جو ہے یہ نماز پوری مکمل ہو جائے گی اور آسانی दो سے, दो سے दो جو ہے اسٹیشن پہنچ جائیں گے مگر وہاں پر امام صاحب نے جو ہے پونے دو کے بجائے وہ جماعت ہی دو پانچ کے بعد کھڑی کی جس کی وجہ سے میری ٹرین جو ہے چھوٹ گئی نگرانی چورا کے بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس کے اوپر کچھ توجہ اور روشنی دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس میں میں امیر سنت کی پیاری پیاری تعلیمات بیان کرتا ہوں جو عین اسلام دین و شریعت کا ہمارے سامنے خلاصہ ہے آپ نماز کے ٹائم جو پانچوں نمازوں کے ٹائم اور جمعہ کا ٹائم جماعت کا وقت اس پر سختی سے وقت پر ہونے کے آپ آپ کی سختی اس معاملے یوں معائنوں کر کے بس کر لو آپ مجھے تاکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں کاخر سے آتا ہوں تو میرا بھی آپ یہاں انتظار مت کریں اور مہزد سے کہا کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اقامت کہہ دیا کریں اس کے کند اسباب ہیں ہمارے ہاں جمعہ اگر کسی کو فیضان مدینہ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو میرا خالص شاید مشکل سے کبھی ایک کا دو منٹ اوپر نیچے فرق ہوا ہو تو ہوا ہو اس کے علاوہ برسوں گزر گئے نارملی جنرلی بات کر رہا ہوں 99.99 .99 عالمی مدین کا فیضان مدینہ ہے جمعہ یہ دوپہر ساڑھے تین بجے ہوتا ہے مگر کبھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک دو منٹ سے زیادہ اس میں کوئی فرق پڑا اچھا بازوں کا کیا ہوتا ہے کہ ایک تھوڑا ایک منٹ پہلے کامر شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ بازوں کی جمعہ چلا جائے اس میں پھر ہم ایک آدھے منٹ کے لیے کچھ تھوڑا سا ایک रखते हैं کا जुम्मा رکھتے ہیں تاکہ جمعہ لوگوں کا نہ جائے کیوں کہ آگے لوگوں نے وقت دیا ہفتہ وار اجتماع اور اسی طرح دیگر چیزیں لوگوں نے آگے وقت دیا ہوتا ہے تیسری چیز کئیوں کو وضو باقی رکھنا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بڑی مشکل سے وہ ایسے ٹائم پر وضو کرتے ہیں کہ ان کے ایک اندازہ ہوتا ہے بعضوں کو بیماری ہوتی ہے امراض ہوتے ہیں بڑھاپے میں پیشاب کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ پانچ سات منٹ کا کوئی پانچ دس منٹ تک میں وضو سنبھال لوں گا تو اس کی وجہ سے جب تاخیر ہوتی ہے نا تو ان کا وزو باقی نہیں دینے کی سوچ اس کے بعد کیفیت ہی ہوتی کے بعض اوقات کیفیت ہی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا پھر مقبول تحریر ہو جاتا ہے تو اس میں سوائے نقصان کے فائدے کا کوئی پہلو نہیں ہے لہذا امیر سن کے تعلیمات کو سامنے رکھ کر نماز بعض جماعت ادا کرنے والے جمعہ کی نماز پڑھنے پڑھانے والے یہ جتنے بھی اس طرح کے عاشق نسول ہیں اسے مدنی نتیجہ ہے کہ اپنے یہاں وقت کی پابندی کریں اور آپ, آپ نے ڈھائی بجے نماز پڑھانی ہے نا دو کے بجائے آپ ڈھائی کا اعلان کر دیں تو ہمارا جمعہ ڈھائی بجے ہوگا دو کر کے ڈھائی کرنا یہ درست نہیں ہے دو کر کے سوا دو کرنا یہ درست نہیں ہے آپ نے تین بجے جمعہ پڑھانا ہے آپ تین کا اعلان کر دیں میں نے تین بجے ہم جمعہ پڑھائیں تین بجے پڑھا دیں آپ جو بھی مطلب کرنا وقت دے دیں اور اس وقت پھر آپ چلے جائیں اور جو possibility نہیں ہے پھر لوگوں کو اس کے اندر ہمیں زحمت نہیں دینی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ دین سے نمازوں سے اور اس دور ہو جائے پھر بعض وقت لوگ ان مساجد سے دور ہو جاتے ہیں جن جی مساجد میں ایسی وقت کی جو روٹین نہیں ہوتی لوگ ان مساجد سے دور ہو جاتے ہیں وہ دور ہو کر کہاں چلے جاتے ہوں اس کا بیان میں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر اہم فرمائے اور ہمیں وقت کی پابندی کی توفیق کے توفے ایک یہ ہوتا ہے وقت کی پابندی کے حوالے سے وقت کی اہمیت کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی وقت کا چونکہ ہمارا جو موضوع مطلق وقت کے اعتبار سے تھا کبھی اچھا وقت آتا ہے کبھی برا وقت آتا ہے ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ برے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے ایک تو اس پر کچھ اشارہ فرمائیے گا دوسرا ایک پنجابی شیر کے بارے میں کچھ آپ سے سننا ہے وہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا پنجابی شیر ہے کہ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضی سنگی کو لو بہتر یار اکیلے اس پر کچھ مدنی پھول اگر مل جائے لیکن دکھ سکھ میں کام آنا یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ نسی والوں کا حصہ ہوتا ہے اس کا ڈپینڈ کرتا ہے راشد بھائی کہ آپ دنیا میں کتنوں کے دکھ سکھ میں کام آئے نا صحیح نا صحیح میرا تجربہ یہ کہ جو لوگوں کے دکھ سکھ میں کھڑا ہے نا لوگ اس کے دکھ سکھ میں کھڑے ہیں وہ جو لوگوں کے دکھ سکھ میں ساتھ نہیں دیتا لوگ اس کے بھی دکھ سکھ میں ساتھ نہیں دیتے جو لوگوں سے میل ملاپ اور اس طرح کا برتاؤ رکھتا ہے وہ بھی اپنے تنہائی کے دنوں میں اپنے ہمدرد اور رہنما اور اپنے خیر خواہ پاتا ہے وہ جو لوگوں کے لیے نہیں کھڑا ہوتا پر پریشانی میں لوگ اس کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے یہ ہوتا ہے اچھا اب ہو سکتا ہے مدنی چندر پر ایسے لوگوں جو کہیں کہ ہم نے تو مصیبتیں سب بہت ساتھ دیا لوگوں کا لیکن کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساتھ دیا اب ساتھ دیا تو ہو ہے وہ ساتھ کو آپ نے ایزا دے کر احسان جتا کر یا کسی اور ذرائع سے ان کی ہمدردیاں آپ نے ختم کر دی ہوں تو اس وجہ سے بھی بعدوں کا لوگ ساتھ نہیں دیتے اور پھر مین بات تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے دکھ سکھ میں ساتھ دیتے ہیں جب اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں نا تو بھی کوئی ساتھ نہ بھی دے تو آپ کو دکھ کم سے کم ہوگا کہ جب آپ نے کیا ہی رب کے لیے ہے تو اللہ تعالی نیکو کاروں کا ضائع نہیں کرتا شامل کرتے ہیں جی اس پکسے کے بعد چرچا کرنا چاہ رہا ہوں ابھی جو نگرانی شروع سے مجنی کسوٹی ہو رہی تھی نا اور اس میں جو مرادی شے بتائے انہوں نے کہ یہ شے جو ہے نا مرادی اور جو دالی مبارک ہے اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے تو اس کے بارے میں تو مجھے جہاں تک معلومات ہے کہ یہ پاکستان سے بند کروا گئی ہے تو نگرانی شعروں جو اس سلسلے میں لبئی تھا اس کا فلطف پاکستان سے تو بالکل صحیح فرمایا تھا یہ تھوڑی چلے گا جو ہے وہ آپ سے پوچھا مجھ سے تھوڑی پوچھا جواب دیو نا جی ہاں جی جواب دیکھیے آپ نے یہ بات درست ہے کہ سنا تو بن پاکستان میں بنتی ہے مشہور بھی ہے ہی لیکن جو مراد تھی کہ اس کا تعلق جو ہے اس کا تعلق بردار شریف سے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے مزید شروعات کر رہا ہوں اور آپ کا یہ سلسلہ لبایک میں حاضر ہوں اور جو اس پہ آپ لوگوں نے جو موضوع رکھا ہے وقت اسی نسبت سے ایک تھوڑی سی بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلامی جو پرنسپلس ہیں اس حساب سے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دن کا کیا جائے اگر ہم اس چیز کا مشاہدہ غیر مسلم کنٹریز میں کریں تو یقین مانیں یہاں یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے کینیڈا میں بڑی بڑی مارکیٹس اور عام چھوٹی دکانیں بھی ساڑھے آٹھ بجے زیادہ سے زیادہ میکسیمم نو بجے کھل جاتی ہیں اور رات نو بجے عام طور پہ جو ہے میجورٹی مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں اور مالز جو ہے وہ اکا دکا جو زیادہ سے زیادہ دس یا گیارہ بجے تک بند ہو جاتے ہیں اور یقین کریں کہ جس طرح یہاں پہ مارکیٹس کھلتی ہیں اور جس طرح ہم اپنا ٹائم یہاں پہ کنزیوم کر لیتے ہیں کہ اگر آفسز بھی جانا ہے تو مارکیٹ کا استعمال بھی کر لیا جاتا ہے کہ یا آفیس جانے سے پہلے پہلے جو اپنی خریداری کرنی ہے تو وہ برکت بھی نظر آتی ہے یہاں پہ تو ہمیں بھی اس سے تھوڑا سا سبق سیکھنا چاہیے جبکہ تو ہماری اپنی روایت ہے جو کہ دوسروں نے اپنے اپنا لی ہے جزاک اللہ خیر اصل میں وہ جو ہے نا وہ لائٹ جو ایک نیچرل روشنی ہے سورج کی اس سے جنہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی وہ بہت ساری سیونگ کی طرف اور پرفیکشن کی طرف بھی گئے سورہ تیسرے پارے کی جو پہلی سورت ہے صورت یابا اس میں یہ کیا ہے اللیل لباسا معاشا ہم نے رات کو تمہارے لباس بنایا یعنی نیند اور آرام سکون کے لیے اور وجہ وجا ہارشا اور دن کو ہم نے تمہارے لیے کام کاج روزگار کے لیے بنایا ہے تو یہ ایک قرآن کا تصور موجود ہے اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق تھا فرمایا جی جیسے میری کپڑے کی شاپ تھی اس میں کوئی کو غلط پیسہ انویسٹ ہوا تھا کپڑے سوٹ کے لحاظ تو اس وجہ سے مثلاً میرے کو پریشانی میرا کاروبار بھی خراب ہو گیا مسلم نظام سارا خراب ہو گیا ابھی میں گھر سے بھی دور ہوں اپنے شہر سے بھی دور ہوں اس کے لیے مسلم میں توبہ طیب ہونا ہے اور مثلاً ان سے کوئی گرد وغیرہ تو ان کا مریض ہونا چاہتا ہوں تو میں بہت پریشان ہوں یار جدید اللہ کریم آپ کی مشکل آسان کرے آمین میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ دارالرفتہ سنت سے رابطہ کریں اور بالکل آپ آ جائیں انشاءاللہ ایزی آ جائیں اور آپ کی جو بھی اس طرح مسائل یا معاشی اور معذ اللہ سود وغیرہ کے حوالے سے ہوا آپ ان کے سامنے رکھ دیں اللہ کی رحمت سے وہ آپ کو راستہ دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ, گے انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت کو راستہ دکھا دیں گے اور پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنے کے ساتھ اشراق چاش کی نماز پڑھیں اللہ کی رحمت سے دیکھیے گا کہ کیسے روشنی ملتی ہے سبحان اللہ، برکت سبحان اللہ مٹابا ایک تحریر پڑی تھی ہمارے موضوع کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بچے پالنا کوئی بڑی بات نہیں یہ تو جانور اور پرندے صدیوں سے پالتے آ رہے ہیں اصل کام تو تربیت ہے جو توجہ طلب ہے یہ ختم ہو گئی ہیں سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا اصل وقت آپ کے نزدیک کیا ہے شروع سے یہ اکبر بھائی تربیت کا تو عمر ہاں مطلب بندہ مطلب کہ جب جیسے جیسے یہ شعور پکڑتا جائے پک کرتا جائے ویسے ویسے اس کی تربیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اس کی ہسپی عمر ایج وائز اور انشاءاللہ اسی کو لے کر آپ آگے بڑھیں تو میرا تو اپنا ذہن یہ ہے کہ جب یہ بولنا سیکھے تو اس کو اچھا بولنا آ جائے جب یہ سوچنا سیکھے تو اسے اچھا سوچنا آ جائے یہ چلنا سیکھے تو اچھی جگہ چلنا آ جائے پکڑنا سیکھے تو اسے اچھی چیز کو پکڑنا آ جائے یہ ساری تربیت ماں باپ نے کرنی ہے اس کا تعلق اسکول سے نہیں ہے یہ میں بتا دوں چونکہ ہاں یہ اسکول تو ڈھائی تین سال کی عمر میں ہیں اور وہ بھی وہ مونٹسری اور کھیل کود کا ہے کہ انہوں نے وہ جھولے ولے لگائے ہوتے ہیں چھوٹا موٹا وہ ان کو ٹائم ہو رہا ہوتا ہے دو چار چھ گھنٹے ماں باپ کے لیے تھوڑا ایزی ہو جاتا بچہ چلا گیا لیکن بیسیکلی چار یا پانچ سال تک جو کام ہے نا پانچ سال کا موبیش یہ والدین کا ہے اس میں ٹیچر کو اتنا زیادہ قصوروار یا سکول یا ادارے کو اتنا زیادہ قصوروار نہ ٹھہرایا جائے کیونکہ وہ اگر گھر سے سیکھ کر آیا ہے نا تو وہ بالکل اگر اس کی تربیت کے خلاف اگر سکول میں کوئی بات ہو رہی ہے تو گھر میں بتائے گا کہ سکول میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہمیں اس کا مشاہدہ بھی ہے تجربہ بھی ہے تو ساری جو بات ہے وہ چار پانچ سال کی کم از کم عمر میں اور یہی وہ عمر ہے جس میں لوگ تربیت نہیں کر یہ سمجھتے ہیں تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کی تربیت کریں گے بڑا ہو جانے کے بعد تربیت کا موقع نارمل یہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسانیاں فرما دے اس کے لیے ضہور ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ماضی میں انسان بہت ساری غلطیاں نادانی کی وجہ سے کر لیتا ہے بعض اوقات بری صحبت کی وجہ سے بعض اوقات ویسے ہی گھر کے ماحول کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں اب انسان کو جب سمجھنے کا موقع آیا اللہ کی رحمت سے اسے کوئی اچھا ماحول ملا اب ہوتا کیا ہے کہ انسان بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ ماضی کو یاد جب ماضی کو یاد کرتے ہیں احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں میں مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں یہ غلطیاں ہوئی ہیں میں تو کچھ کر نہیں سکتا تو اس کا احساس محرومی سے نکلنے کا کچھ حلی ارشا فرما دیں کہ اس کی وجہ سے بھی شاید وقت انسان بہت سارا ضائع کر رہا ہوتا ہے بندے کو ہمت دیتی ہے اللہ کا تم رحمت اللہ سبحان اللہ, اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اچھے اور نیک اور عمدہ کام کے لیے ایک دعا ہم اسے میں سے میں ایک دعا کرتا ہوں یا اللہ نیک اور جائز کام میں میری مدد کر میرے مددگار پیدا کر اسی کی مدد سے ہی راستے کھلیں گے اداسی کے بادل چھٹیں گے اور امید کی مطلب روشنی اس کے سامنے آئے گی بندہ اب اپنے رب کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو اور مطلب کہ بچے بھی گرتے نہ اٹھتے ہیں بچے بھی گرتے تو اٹھتے ہیں تو یہ مطلب قادر متلق ہے یہ اندھے کو آنکھ دے دے یار ہاں ہاں سبحان اللہ بہرے کو سنوائی دے دے گونگے کو گویائی دے دے سبحان اللہ تو یہ قدرت والا ہے یہ بنجر زمین کو ہریالی کر دے قدرت والا ہے کیا ہم دیکھتے نہیں ہے یہ ساری چیزیں کہ کہاں سے بندہ کہاں تک پہنچاتا ہے اس کی وہ قدرت والا ہے تو جب جس رب پر ہم ایمان لائے اور وہ رب پر میں ایمان لایا ہوں میں لاکھ کمزور سہی میرا رب تو قدرت والا ہے نا میں اس سے مدد رہوں انشاءاللہ شاء میرا پار ہے بارش نہیں ہونا چاہیے آپ کو امیر سنت کی اب بھی الحمد للہ صحبت حاصل ہے لیکن گزشتہ کون سے ایسے لمحات اوقات ہیں جو آپ اکیلے میں مطلب یاد کر کر کے اس کو آپ کو یاد آتے ہو کہ یار یہ وقت میں نے امیر وسنت کے ساتھ جو گزارا تھا اس کا ایک تلقط اور حالانکہ اب بھی آپ کو حاصل تو ہے بعض اوقات لیکن کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو بندہ یعنی یاد کرتا ہے اس میں زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے مکے کی گلیاں مدینے کی گلیاں وہ ایک بار ملی ملی اس کے بعد ملی نہیں ہے تو جتنی اس کی یادیں آئیں گی جب یاد کرو گے اس کی مثل کچھ اور ہے ہی نہیں کہ مرشد آج بھی ہیں باب المدینہ کے آب و ہوا ہے یہی مرشد ہیں اس وقت مدینے کی آب و ہوا تھی مکے کی آب و ہوا تھی تو ڈیفینے جو پیر پھر مکے کی آب و ہوا پیر مدینے کی آب و ہوا تو وہ اب وہ گھڑیاں اس وقت مجھے میسر نہیں ہے تو دعا کرے وہ گھڑیاں پھر میسر ہو جائیں بعض لوگوں کا وقت برا چل رہا ہوتا ہے ان کو کیا حل کہتے ہیں کہ اچھے وقت میں کیے گئے غلط فیصلے برا وقت بن کے سامنے آ جاتے ہیں اللہ محفوظ فرمائے نزیب قوم شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں عبد القیوم اتاری خیر پور سے ارض کر رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کا سلزلہ لبے میں حاضر ہوں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی عمران بھائی کو اور برکت عطا فرمائے آمی. جو بولنے کا ڈھنگ جو بولنے کا طریقہ اللہ وجل کی رحمت سے آپ کو ملا ہوئے اللہ آپ کو اور برکت دے دو ٹوک باتیں آپ کرتے ہیں ماشاء اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ دو ٹوک جملہ بھی ملا کہاں سے ملا دیکھنے والوں کا کمال ہے حضور حضور ایک آپ نے امیر اہل سنت کا الحمدللہ ایک صحبت پائی الحمدللہ ہم بھی پاتے ہیں امیر اہل سنت کے برکت سے بہت سارے علماء کرام سے یقیناً آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی بہت ساری اہم شخصیات سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی اور ہوتی بھی ہیں ایسے علماء کرام جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ایسی شخصیات جو آپ کو بھی یاد آتا ہو کہ وقت کی قدر کرنے والے ہم نے کئی مرتبہ آپ سے آپ کئی مرتبہ اپنے استاد صاحب کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں خاص طور جامد مدینہ کے مدوی مشورے میں ہم نے سنا ہے کہ ہمارے استاد صاحب نے اس طرح تربیت فرمائی اس طرح کیا تو اس حوالے سے اگر کچھ بزرگوں کا ذکر میں سنا کہ بزرگوں کا ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو میں نے آپ کو عرض کی نا رشید بھائی کے مستاق صاحب مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس طرح دیگر ہمارے اور اساتذہ کرام بھی تھے تو اسی طرح جامع المدینہ میں بھی دعوت اسلامی میں بھی دعود سنت میں بھی کئی ایسے اساتذہ کرام جامع المدینہ میں خود جنہوں نے مطلب اوروں کو پڑھایا ہے میں نے بھی جامع المدینہ کے اساتذہ سے میں نے پڑھا میں نے مفتی فاروق صاحب سے بھی ہدایہ پڑھی ہے مرتی صاحب نے مجھے ہدایہ پڑھانی شروع کی تھی تو اس طرح استاد صاحب سے میں نے بخاری پڑھنی شروع کی تھی تو یوں جامع المدینہ کے اساتذہ کرام سے بھی میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں جو بنیادی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی وہ یہی ہے کہ جو اس طرح کے جو واقع جنہوں نے زندگی میں کا رہا ہے نمایاں جس کو کہتے ہیں نا بہت مہین کام دیے ہیں کاشیف انہوں نے اپنے وقت کو بہت سیف کیا ہے میں وہ واقعی بتاتا ہوں انہوں نے وقت کو بہت سیف کیا ہے جو اپنے وقت کو فضولیات میں فضول بیٹھکوں میں بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں جو اپنے وقت وہ خود ان کی اپنی قدر ختم ہو جاتی ہے وہ خود مطلب کہ سمجھے گا لوگوں کی نظروں میں اتنے امپورٹینٹ نہیں رہتے بہت چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ہر اسلامی بھائی کو اسلامی بہن کو عرض کروں گا اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ جیسا ایک برف بیچنے والا اپنی برف کو دھوپ سے وجہ سے پگھلنے سے بچاتا ہے वाँ वाँ वाँ। کہ میری برف پگھل جائے گی تو میرا سرمایہ برباد ہو جائے گا زندگی کو فضول کاموں سے بچائیے کہ یہ چلی گئی چلی گئی دوبارہ نہیں آتی ٹھیک ہے ایک اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں برف کا تذکرہ ہوا ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے اس کو دیکھ کر کچھ آپ سے مجھے پھول جو ہے وہ لینے ہیں وہ برف والی جو ہے وہ وائس نہیں ہے اس میں یہ ہٹرا نہیں تھا تو مارنا شروع کیا یہاں کار یہ ہوتا ہے پھر اس نے یہ دیکھا کہ یہ اس کو مار رہے تو انہوں نے اس کو بولنا شروع کیا وہ اس کو چھوڑ کر اس کے پاس آئے اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ بند کر کے اس کو چونکہ غصہ آیا تھا کہ اس نے ان کو مارا اور ایک دفعہ لی جائے کیا دکھانا چاہ رہے تھے آپ آم تو یہ ہوا یہ کہ یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے اس نے اتر کر اس کو مارنا شروع کیا جو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا جس کی گاڑی میں کیمرہ تھا اس نے دیکھا تو جب یہ اس کو مار رہے ہیں تو انہوں نے بولنا شروع کیا اس کو تو وہ اتر کر اس کو مارنے کے لیے آئے اتنے میں اس نے اپنی کا اس دروازہ بند کر دیا اور کرین کا اور غصے میں چونکہ اس کو مارا تھا اس کا یہ حال کر یہ مووی بنانے والا کون ہے باہر جو ہے نا یہ دوبارہ چل رہا دوبارہ جو نا یہ گرین کار الگ ہے وہ کرین الگ ہے اور یہ جو کیمرہ بنا رہا ہے نا یہ گاڑی کا کیمرہ ہے تیسری کار ہے جو یاد اس گاڑی کو دوبارہ شروع سے جو ہے وہ دوبارہ شروع سے ہم نے اس کو چھوٹا کر دیا تھا جی آپ ایکسپلین کریں کرے یہ دونوں گاڑیاں آپ نے سامنے آ ہیں کرین اور گرین گاڑی اور یہ دیکھیں وائپر چل اس کی گاڑی کے ٹھیک ہے یہ گاڑی ہے اب یہ دونوں میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہوا کار والے اترے اور مارنا شروع کر دیا اب جب اس نے مارنا شروع کرا تو تیسری گاڑی والا جو ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے اس نے انہیں مخاطب کیا کہ کیا ہو رہا ہے جو بھی تھا تو اب یہ اس کی طرف آ رہا ہے جب یہ اس کی طرف آیا تو کرین والے نے دروازہ بند کیا اور اپنا غصہ یا جو بھی کہہ لیجئے فرسٹریشن یوں نکالی کہ جناب اس گاڑی کو تباہ کر دیا ختم کر دیا اب یہ تین رول ہے اس میں ایک وہ کار والے ایک کرین والا ہے کہ جو کیمرے سے مووی بنا رہے تھے یہ ہے تو کیا ہے یہ ایک تو پہلے پیچھے نہیں ہے بڑھ چکا ہے ایک ہے وہ ہے جو تماشا دیکھ رہا ہے ایک وہ ہے جنہوں نے ضبط کیا ہوتا تو یہ نتیجہ نہ نکلتا جی اور ایک وہ ہے جو درگھر سے کام لیتا تو شاید یہ حال نہ ہوتا تینوں نقصان میں کی گاڑی ختم ہو گئی وہ تو اس سے زیادہ نقصان اٹھا ہے لیکن اب گاڑی ختم ہو جانے کے بعد ان گاڑی والوں نے اس کا کیا کہ یہ مووی ہے یہ میں انہوں نے جا کر کیا حال کیا ویڈیو تو ہے لیکن عموماً ہمارے یہاں اس طرح کا ہوتا ہے گاڑی آمنے سامنے آ جاتی ہے کوئی ہٹنے کے لیے آپ کو بھی بعض ہوا میں آپ کو معاشرے کی مثال بتاتا ہوں یہ دو گاڑیاں مرے ہوئے لوگ تھے نہیں ہمارے اوریجن میں بھی دیکھا گیا ہے یہ معاملہ یہ ڈرامہ بازی مطلب یہ کہ میں نے جو دیکھ کی شاہدہ بیان کر رہا ہوں یہ اس سے وہ مشاہدہ ہٹ کر ہے اس میں ایک کرین تھی ایک کار تھی اب میں جو بات بیان کر جا رہا ہوں شاید کی اس میں ایک پک اپ تھی ڈالا جو ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ رکشا تھا پک اپ بھی جو ہے وہ آ گئی ہے سامنے اور رکشا بھی سامنے آ گیا ہے اب رکشے والے نے اس نے کہا آپ گاڑی پیچھے کر لیں اس نے کہا تم رکشہ پیچھے کر لو اس نے کہا میں تو نہیں کرتا میں تو نہیں کرتا میں بھی نہیں کرتا بہن ابھی کتنی گڈی پیچھے جانتی ہے پھر دیکھتے ہیں کسی گاڑی پیچھے جاتی ہے چنگ जो جو था تھا اس نے جناب زور لگایا اپنے آئسولیٹر دبایا گیئر لگایا گاڑی کو کیا ہونا تھا اس کا آگے بمپر تھا ٹوٹ گیا اب کیا یہ بھی جوش میں آیا کس نے اپنی گاڑی کا جو ہے وہ ایسی بات ہے فور ویلر گاڑی تھی اس نے زور لگایا اور چنکی کا مطلب نقصان ہوا جو بھی ہوا معاملہ ہوا تو یہ جو ادم برداشت مطلب لوگوں میں بڑھ رہا ہے पीछे نہیں ہم پیچھے ہم کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کیا فرمائیں گے آپ یہ کیوں عدم برداشت بڑھ رہا ہے ہر کوئی پیچھے ہٹنے کے کی لیے تیار کیوں نہیں ہے درگزر کیوں نہیں آخر لوگوں میں جبکہ دیکھتے بھی ہیں کہ ہم درگزر نہیں کر رہے ہیں ہم معاف نہیں کر رہے ہیں، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں فساد بھی ہو رہے ہیں نقصان بھی ہو رہے ہیں پھر بھی اسی رویش پہ چل رہے ہیں یہ وہ سیگمنٹ نہیں ہے وہ جیسے وہ چھپا کر آپ سے کوئی پوچھتے ہیں یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ کیری کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے آگاہی کا نہ ہونا سیرت صاحبہ سے اس کی آگہی سے نہ ہونا لیکن اگر یہ اسلام و دین کو پڑھیں اور درگزر اور پیار و محبت کی باتیں سنیں تو شاید یہ حال نہ ہوتا ہم بھی سڑکوں بعض وقت گاڑی کے لیے جلتے ہیں مجھے بھی گاڑی چلانے کا اتفاق ملتا ہے میری اپنی سوچ یہ ہے اسلامی بھائیوں کو میں نے گاڑی کے دوران بیس کی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں نا راستے میں بہت نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے تھوڑی گاڑی سلو کر کے کسی کو نکلنے کا موقع دے دیں مطلب آپ نکلنے کا موقع دیں گے تو بات ہے کیوں نکلنے کا موقع وہ ہمیں موقع دے دیں نکلنے کا جس کو سواب چاہیے وہ اٹینڈ ملے گا جو کتے بلی پر کرم کرنے سے انسان ہے سبحان اللہ تو ایسا اتنی آپ کو اچھا لگتا ہوگا کبھی پتہ نہیں آپ نے کیا نہیں کیا پتہ نہیں میرے کو لیکن جب آپ کسی کو تھوڑا گاڑی ریورس میں لیں اب جیسے میرے ساتھ ایک سیکیورٹی اسکارڈ بھی ہوتا ہے تو لوگوں کو موومنٹ یہ ہوتا ہے یار تو ہم کبھی اُن کہ آپ نکل جائیں یعنی میں نے کئی دفعہ کیا ہے کوئی گاڑی چلانا رک جائے اس کو جانے دا اس کے لیے ان انکسپیکٹ ان، ان، ان ان ان ان ہوتا ہے نا یار ایک سیکورٹی کے ساتھ اور سرا مطلب چل رہے ہیں تو اس میں تو بڑی مطلب وہ ہوتی ہے لیکن ظاہر مطلب سیکورٹی جان بچانے کے لیے ہوتی ہے تکبر کرنے کے لیے تو نہیں نہ ہوتی ہے آپ کی تو اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی نا دعوت اسلامی کی مرکزی مت شورا کا جانے نہ جانے بھی دعوت اسلامی کو پہچان میں نے دیکھا یہ ہے نارملی عام آدمی کو کلین شیپ بھی ہونا جب آپ کسی کو اسپیس دیتے ہیں نا تو یوں مسکرا کر آپ کو ہاتھ علاوہ ہوا جاتا ہے اور یقین مانے اس کے ہاتھ یوں کرنے سے آتا ہے نا ایسا لگتا ہے اس کو لگا اچھا اور یہ اخلاقیات میں سے اتنا خوش ہوتا ہے ایک آدمی اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو کسی نے مسکرا کر مال نے جگہ دی ہے طرح کے جگہ دی ہے جب ہم نکل جاتے ہیں تو جب ہم اس کو اتنا کہتے ہیں نا یار بہت بہت شکریہ آواز تو نہیں جاتی ہوگی لیکن جو ہوتا ہے نا تو اتنا خوش ہوتا ہے وہ لوگ تو یہ مطلب یہ اتنی دور رہ کر جان پہچان کے بغیر بھی خوشیوں کا تبادلہ ہوا نہیں ہوا یار کیا بات مرحبا یہ خوشیاں ہیں لمحوں کی خوشیاں ہوتی ہیں اچھا پھر یہ وہ خوشی ہے کہ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کو کئی کلومیٹر تک یہ خوشی کی لذت ملے گی آپ کو مزہ آ جائے گا مورڈ خراب ہوگا تو موڈ صحیح ہو جائے گا جائیں گے آپ اور مطلب کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں نا وہ بھی وہ بھی آپ کی اس بدشاشیت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ہوں گے واقعہ یار اگر خوش ہونا ہے تو خوش خوش رکھنا سیکھ لو مدینہ مدینوں کا تذکرہ کیا ہے ویڈیو ہے دکھانی ہے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ یہ کس بات پر خوشی جی اور جی یہ جس مٹھائی خوشی نکال کے ویڈیو آج کر چل رہی ہے استفاق چلتی ہے جو ہے غالباً یہ جرمنی کا ایک مشہور شہر ہے فرینکفرٹ اس سے تھوڑا سا باہر نکل کر دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہ بہت بڑی جگہ حاصل کی ہے اور انشاءاللہ یہ یورپ میں جو بڑے بڑے مدنی مراکز ان میں سے انشاءاللہ بہت بڑا مدنی مرکز تو یہ کر چکے تھے اور چیزیں باقی تھی تو یہ لے گئے تھے دکھانے کے لیے وہاں رکیے اور اس میں مفتی قاسم صاحب بھی تھے اچھا سو فیصد مفتی قاسم صاحب تھے آپ کو کیا ملے گا جی یہ مٹھائی کھلا رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے آپ کو کیا ملے گا اس میں تھوڑی بہت مٹھائی بھی ملی تھوڑی بہت مٹھائی بھی کھانے کو ملی یہ ضروری نہیں ہے اور اگر مٹھائی نہ بھی ملتی تو کسی کو کسی کو آپ میٹھا تو آپ کو خوشی ملی جو آپ نے مٹھا منہ میٹھائی کرایا نہ موت میت تو منہ مٹھا تو نہیں کرایا مرحبا اس میں ایک چیز میں نے دیکھی کہ آپ نے پہلے تھپ کو کھلا دیا بچے کو آپ نے شاید مٹھائی اس وقت نہیں کھلائی تھی آخر میں آپ نے خاص طور پر یوں لگا جیسے بچے کو آپ نے الگ سے تو اس کے والد تھے شاید یہ کوئی تو ان کو زیادہ خوش ہوئی ایک دم سے بچے کو بڑا بڑا تو مٹا کرنا تھا لیکن یہ کہ آپ نے جو بچے کو خاص اس کے والد کو کتنی خوشی داخل ہوئی اب یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت نیت کیا تھی یا کیا ایک خوشی مطلب والد صاحب کے دل جو کتنی خوشی داخل ہوتی ہے یہی چیزیں سنت فرماتے ہیں اپنے ارشد بھائی کہ دل میں داخل ہونے کے دروازہ ڈھونڈا کرو اب اپنے بارے میں فرماتے مجھے جب بھی کسی کے دل میں داخل ہونے کا چھوٹا سا دروازہ کھڑکی کھلی نظر آئی میں دل میں داخل ہو جاتا ہوں ہو اور دل میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو خوشی دو مدینہ مدینہ مرحبا, مرحبا ماشاءاللہ کافی گفتگو بھی ہوئی ہے ابھی ایک مزید ناظرین کے تلطف کے لیے ایک اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور نظان شرح کو بتانا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے حضور آپ دیکھیں مدنی چینل کے مطلب سائی بھائیوں کی کیا کمال جو ہے وہ ترکیب ہے تین آپ نے لفظ بتانے ہیں چار غلطیوں کی گنجائش واہ आ بھائی आ واہ واہ کیا بات سبحان اللہ ایسا تابو نہیں دو گنا سے بھی زیادہ غلطی کا چانس مطلب اگر آپ کر لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کام ہو ہی جائے گا جی اب غلطی اب یہ گھڑی کا ٹائم ختم ہوا تو نیچے غلطی بلنک کرنا شروع کر دے گی نیچے لگ جائے گی اللہ علیف ہے علیف علیف تو ہے ٹھیک ہے لگائیں جی دوبارہ مرحبا الف علیف با اور یا تین ہوتے ہیں نا رف علت علیف با اور علت تو رف مدعا کہہ لیں گے روفا کو مدعا کہتے ہیں اصل وہ انگلش سے یہاں پہ ٹرانسفر ہوئے نا اچھا ہمارے ہم خاص کانٹیکٹ میں اللہ کے کتنے کو ذہن میں لفظ ہوتے ہیں انہیں کو لے کے چل رہے ہوتے مندی جگہ بتائیں کیا بتاؤں میں ابھی بن سکتے ہیں نہ کرو یہ نہیں چاہیے ہمیں وہ جو مطلوب ہے مطلوب ہمارا یہ میم ایسے کوئی چھوڑی دائر لگاتا ہے بندہ اس کا مطلب نہیں ہے متار نہیں بنا نا نہیں نہیں متار نہیں بنا کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ متار کو کیسا ہوگا متار تو وڈ ہی نہیں درست کو کیا اب اتنی جلدی اتنی جلدی بھی آج کی رات ہے جن غلطیوں کی گنجائش ہے ٹھیک ہے جی لو ٹائم ختم ہو گیا جی بتائیں جی کیا آخری لفظ کیا آخر ذہن میں نہیں آ رہا جلدی جلدی بتا دیں اسی میں آپ کو ہم غلطی گی گھڑی تو ختم ہو گئی لیکن ٹائم ختم ہو گیا اتنے جذباتی کیوں جاتے غلطی تھوڑا سپورٹ کرو یار آپ ایسا نہیں کرو یار بس جی سر اب تو دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا مہربانی آپ کی لگائیں میں غلطی لگا دیں اگلی گھڑی چلا دیں آخر میں کیا آئے گا یار کیوں ذہن میں نہیں آ رہا یہ تو آپ ہی جانتے ہیں کیوں نہیں یہ مین کیوں بولا تھا آپ نے میں اسی چل رہا ہوں میرے پاس تو جواب آ ہے جی کیا دو جگہ سے آ ہے جی دو جگہ سے چاہیے مجھے بھی جلدی بھیجے نہیں آ رہا میرے ذہن میں آخری طرف ہر حالانکہ بالکل پہنچ گیا ہوں گا کسی غلطی کے تین الفاظ تو سے مدد دیجیے نا یہ کوئی اشارہ نہیں ہے لگائیں جی غلطی لگا دیں نہیں ذہن میں آیا جی لگائیں غلطی غلطی تو دیکھے لگے گی نہیں بتائیں گے تو آپ آپ گھڑی دوبارہ چلے گی آپ باتوں کو زیادہ کڑی پیچید نہیں نظر آ رہی امیر اللہ سنو کہ اللہ پاس والے یہ آس کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتے ہیں سال لگائیں جی لگائیں سا ہے اس میں یقیناً یہ میرے دن میں یہی ویسے بتاف ہمارے عمران گرگاش بھائی ہیں سے جی انہوں نے بھی متاف بھیجا تھا اب تو درا دھر آ رہا ہے متاف یہ ہوتا کیا بغداد بھائی نے بھی کچھ بھیجا تھا تو بیٹا وہ آپ ہی کر لو یہ جو بھیجا تھا آپ نے ٹھیک ہے نا تو یہ سر میں نے بھیجا تھا ہمارے یہ اب تو سمجھ بھائی ہیں انہوں نے بھی متاف بھیجا تھا ٹھیک ہے متاث کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں ہم کال ہے جہاں تواف کیا جاتا ہے سے کہتے ہیں جی جہاں کیا جاتا ہے میرے گھر سے بھی متافی آیا تھا مرحبا جی شامل کرتے ہیں کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ ساؤتھ افریقہ سے بھی متافی آیا تھا ان کا نام لے لوں تاکہ آئندہ کے لیے میرے کو بہتر رہے نا جی سر میں ڈاکٹر اشتیاق امر اطاری سردار آباد فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں مجھے لبھ سلسلے میں حاضر ہوں میں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی مدنی کسوٹی میں آپ نے فرمایا کہ جن کے بارے میں سوال کیا گیا ان کی وجہ شہرت علمی نہیں ہے تو غوثہ تعالیٰ کی شہرت وجہ شہرت کیا علمی نہیں ہے مجھے اس بارے میں مہربانی فرما کر جواب اتنا فرما رہے ہیں منا کیا تھا نا آپ سے پوچھ رہے ہیں سلمان دیکھیں آ, بات یہ ہے کہ غوث پاک کا علم ان کا عمل ان کے تصوب سے کوئی نہ تو انکار کر سکتا نہ انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی ذی شعور انکار کرے گا نہ کوئی عقل مند اس سے انکار کر سکتا ہے نہ انکار کرے گا لیکن ہم, ہم میں نے جو بات کہی تھی وہ بات اب سماعت فرمائے گی دوبارہ شاید. کہ حضور غوث سے پاک کی خاص وجہ شہرت علم یعنی علم کے اعتبار سے آپ کی خاص وجہ شہرت نہیں ہے آپ کو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں آپ پیران پیر ہیں آپ روشن ضمیر ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اور ایسے ولی ہیں کہ جن کا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے اے اور اے آپ کی شان یہ وراول برا البرا ہے اعلیٰ حضرت محمد محمت نے فرمایا ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا علم بھی بے مثال ہے لیکن جس سے آپ بولے نا کہ مجھے مارش یہ مارش سمجھ مجھ مجھے مان مجھے مان میں مجھے نہیں آیا یہاں سے کہ فتح الغیب شاید آپ نے نہیں پڑھی فت الغیب یہ تصوف کی اعلیٰ ترین کتاب ہے جو غوث پاک کی لکھی ہوئی ہے فتح الغیب ہے فتح ربانی ہے فط ربانی, دیکھ دیکھ ربانی دیکھ جو, نا دیکھ دیکھ دیکھ جو نا یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے بیانات ہیں وعظ ہیں جن کو جمع کیا گیا ہے اور فتح الغیب یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے جس پر جس کا حشیا جس کی شرح شیخ عبد الحق محب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے خیر وہ تو ہو گیا یہ نہیں لو نہیں دیکھ رہے نا لوگ مجھے بھی تو لوگ کہیں گے آپ کو شہرت ہے نا جیسے امام اعظم اعظم واپس لے لیتے ہیں اس بات کو ٹھیک ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے لیے آپ یہ کہیں کہ بچے علم اپنی وجہ شہرت رکھتا ہے آپ کا اور کیونکہ آپ جیسا مفتی اس دور میں نہیں تھا مطلب تھا ہی نہیں مفتی تو اور یہ بات درست ہے کہ طریقہ میں آپ کی وجہ شہرت یہ اپنی مثال آپ ہے جی تو یہ ہوتا ہے اعلیٰ کی وجہ شہرت بھی مختلف بیان کی جاتی ہیں تو اب یہ کہ دیکھنے سننے والوں کی اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں آپ ناراض دل چھوٹا نہ کریں نہیں ہم اگر جواب نہ دے سکا میرا دل چھوٹا نہیں ہوا تو یہ تو جواب تو آئیں گے لیکن بہت سارے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ کریم دعا کرا دیں بالخصوص جو بیمار ہیں ہمارے بھائی ان کے سینے میں اللہ اللہ اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمائے دنیا خط بھلائیاں نصیب فرمائے جی کال ایک کال جی بتا دے نیت محمد شبیر حسین پنجاب سے ارضگاروں میں الحمد للہ یسل اپنے پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کے فیضان سے امام مسجد اور فیضان مدینہ میں آج سے میں نیت کرتا ہوں کہ یہ جو اسلامی بھائی نے کال کر کے بتایا اپنی ٹرین کہ میری ٹرین چھوٹ گئی جمعہ لیٹ ہوا کافی حد تک تو میں آج سے نیت کرتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ ہس وجل ایک دو منٹ سے زائد کبھی بھی اللہ نے چاہا تو لیٹ نہیں ہونے دوں گا اور پورے وقت پر انشاءاللہ شاء اللہ ہس جماعت کی ترکیب بنانے کی کوشش کروں گا اللہ بہت, بہت, بہت بہت شکریہ اللہ کریم آپ کو جیسا خیر دے ایسا وقت آ جائے آمین کہ کے نمازی آپ کی جماعت سے اپنے گھڑی ملا لیں اللہ اللہ اللہ آمین مرحبا شبحان اللہ, اللہ جی اینڈنگ <سلام> ہے سلسلے کی وقت اختدام طویل ہے آپ <سلام> نے دیکھا سلسلے کے حوالے سے اپنی آرام اپنی سجیشن اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے مدین کے دیکھتے رہیے سلد ال صلی اللہ تعالیٰ